ہمیں ہی صدق کلو العظیم اللہ ہو یا رسول ملک یا حبیب اللہ اجیو آ شہر شاہ ہک دیکھو ہیو آ شاہ ہک Dekho kaba to dek chukke kabe ka kaba Dekho kaba to dek chukke kabe چکے کا بے کا, کا بیکو رک ن شابی سے مٹی بہ ستے شام گل بتے رکن شابی مٹی بام غ غربت اب مزید نے کو چلو صبح ہے دلارا دیکھو اب مزید کو چلو صبح ہے دل دیکھو آب زم, زم تو پیا ہو بجائی پیا سے زم زم ٹوپی جا بجائی پیا سے آ جے شہ کو سے دیکھو آ چہ سرے کبھی دریا دیکھو دوم دیکھی ہیں زرے کپے بیتا بے بپ بیوکی ان کے میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتا میں حسرت ترت نام دیکھو زیر میزاپ ملے کرم کے کرم کے چھیرا حل رحمت کا برسنا دیکھو نیکھو رحمت کا یا برس نا دیکھو تو دیکھ کا بت دیکھو غارث سے آتی ہے صدا غار سے سدا گار شورضا کا سے آتی ہے صدا میری آنکھوں میرے پیار ریکرا دے مقدور حق ادب آلا مکانا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا آ مکان راسے پرشتے ہیں رک رہ گے ہیں یہ کو اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك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 لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فضام لبيك تي صداين فرشد گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کہ کا نام آیا اور یہ را سبل کے چلنا یہاں گے مرزے قدم قدم پر سبل کر پاؤ رکھنا اے حاجیوں گرے مدینہ سانا ہو سارا سفر بیکار ہو جائے یہ جا حق گئے سنبھل کے چلنا یہاں گئے مرد قدم قدم پہ پہنچنا دہ پے تو گا آ سدام کا سے آ شک تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آتا بت سے آ شک تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بولا بے کے من تذر نہ صبح وہ آیا نہ شام آیا بلاوے وے کے من تض گر نہ صبح وہ آیا نہ شام آیا جھکاؤ نظ بچھاؤ پل کا ڈبا آنا مکام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مخت <اللهم> <وعلاق> <تصفيق> محترم حاضری نے مجلس خواتینوں حضرات ہر سال یہ مذاکرہ منعقد ہوتا ہے اور اس مذاکرے کو ہم محدود رکھتے ہیں صرف حج کے مسائل تک دیگر مسائل اگر اس میں شامل ہو جائیں تو اس کی غرض و عائد ختم ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اتنی وسط ہے اتنی گہرائی اور گیرائی کسی عالم دین کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یہ ممکن نہیں اب مجھے نہیں معلوم آپ کیا پوچھیں گے میں آپ کے سامنے بیٹھ گئے ہر ہر مسئلے کا ہر بر اس کا جواب دیا جائے یہ عموماً ایک عالم کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ وسعت اب آپ غور فرمائیں کہ ہمارے دین کا ایک شعبہ حج ہے اور وہ کتنے مسائل اس میں ہیں یا خود اس کا اندازہ لگا سکتے جو مسئلہ مجھے معلوم ہوگا میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا اور اگر کوئی مسئلہ مجھے معلوم نہ ہو تو جو صاحب سوال کریں وہ میرا ٹیلی ٹیلیفون نمبر نوٹ کر لیں اور میں کتاب میں دیکھ کر آپ کو وہ مسئلہ بتا دوں گا اور اس میں میری کوئی تزلیل یا کوئی حتق نہیں حدیث شریف میں ہے کسی سے مسئلہ پوچھا جائے اور عالم یہ کہے کہ لا ددرین میں نہیں جانتا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدھا عالم وہ بھی عالم جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا اس لیے پہلے میں نے وضاحت کر دی اب اس کے بعد آپ سوالات کیجئے تھوڑا سا اور قریب آ جا میرے ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سوالات آٹھ حصوں پر مشتمل ہیں پہلا حصہ ہے مسائل نماز غسل اور وضو پہلا سوال ہے حج کو کیسے ملا دیا آپ نے اس غسل وضو اچھا. چلی قطرے کی شکایت کی وجہ سے کیا حج میں بھی ہر نماز کا علیحدہ وضو کرنا ہوگا غالباً آپ نے یہ پوچھا کہ جس آدمی وہ قطرے کی بیماری پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں طبی اعتبار سے اس کی کئی قسمیں مسانے کا کمزور ہونا مذی کا نکلنا یا اور آواز یا پیشاب کے قطروں کا نکلنا کسی کے پیشاب کے قطرے تھمتے ہی نہیں رکتے نہیں ہر دس پندرہ منٹ کے بعد قطرہ فارغ ہو جائے تو ایسا شخص حالت احرام میں اگر نہ ہو تو کوئی چڈی وغیرہ پہنے اور اپنی پیشاب کی جگہ کوئی کپڑا باندھ لے اور ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ قطرے خارج ہوتے ہیں ایک وضو سے ایک جب دوسری نماز کا وقت آئے وہ کپڑا نکالے استنجا کرے پھر دوسرا کپڑا رکھے اور دوسرا کپڑا رکھنے کے بعد پھر تازہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے اور نماز سے مراد وہ پوری نماز ہوگی یعنی فرائض واجبات سنم جو بھی اسے نماز میں تو ایسے معذور آدمی کی نماز ہو جائے گی اور اس کا طریقہ یہ ہے مسئلہ ہے احرام کا کوئی آدمی یا خاتون ایسے عوارض میں مبتلا ہو جائے حالت احرام میں بھی قطرے ہیں تو خاتون تو چڈی یا انڈر ویئر پہن سکتی اور کوئی کپڑا رکھ لے اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اسی طریقے سے طواف کرنے سے پہلے بھی تازہ وضو کر کے کپڑے کو رکھ لے تو پورا طواف اس ایک وضو سے خاتون کر سکتی ایک بات اب طواف تو کر لیا صفا مروا میں کیا کریں یہ بات ذہن میں رہے آپ کی اور اپنی خواتین کو بھی باور کرائیں کہ ہمارے یہاں کابل کا طواف کرنے میں تو تہارت شرط ہے یعنی باوضو ہونا لیکن صفا مروا کی سعید میں تہارت شرط نہیں جیسے حج کر رہے ہیں آپ طواف کرنے, کرنے کے بعد نفل آپ نے پڑھ لی اب وزو ٹوٹ گیا اب وضو ٹوٹنے کے بعد اتنا رش اتنی بھیڑ ہے کہ اب دوبارہ وضو کرنے کے لیے جائیں بہت وقت لگے گا تو اگر بغیر تہارت اور بے وضو کے صفہ مروا کی صحیح کر لی جائے وہ جائز ی طرح فرش کیجیے کہ خاتون طواف کر لیا اور طواف کرنے کے بعد وہ حائضہ ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی وہ صفا اور مروہ کا طواف کر سکتی ہے تو اب مرد کا کیا کیا جائے سلا ہوا کپڑا پہننا نہ جائے انڈر ویئر تو نہیں پہن سکتا تو کوئی کپڑا ایسا تراش لے جیسے لنگوٹ ہوتا یعنی ایک پٹی اس طریقے سے کر کے اور بیچ سے ایک پٹی ایسے لے. یہاں سے باندھنے کے بعد وہ پٹا یہاں سے نکال کر اور گھرس لے اور اس نے وہ کوئی کپڑا یا ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لے تو وہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں وہ ایک وزو سے ایک نماز اور ایک وضو سے ایک مرتبے کا پورا طواف یعنی ساتھ پھیرے کر سکتا ہے اب جس کو یہ بیماری ہو ظاہر ہے کہ آپ لنگوڑ کیسے تراشیں تو امن ہردی سے یہ ہوتا جب مسئلہ میں بیان کرتا ہوں تو آپ کوئی کپڑا جس کا عرض دو گز کا ہو یا دو بائی دو گز کا کپڑا آپ لے آئیے کسی دن مسجد میں تو میں خود آپ کو لنگوٹ کاٹ کر تراش کے دے کر اس کا آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ کیسے کیا جائے اس خدمت کے لیے میں موجود ہوں کیونکہ آپ کیسے لنگوٹ تراشیں گے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا لنگوٹ کیا ہوتا وغیرہ تو وہ یہ خدمت کے لیے میں جو ایسے عوارض میں ہیں وہ ایک کپڑا لے آئیں تو میں ان کو کنچی سے کاٹ کے بتا دوں گا کہ اس طریقے سے باندھا جائے اور کس طریقے سے آپ اپنے حج کو مکمل کر سکتے ہیں وزو کرتے وقت اگر چار پانچ بال داڑھی کے گر گئے تو اس کا کیا کپڑا ہے نیز خلال کرتے ہوئے اگر چار پانچ بال داڑھی کے گر گئے تو پھر اس کی کیا صورت ہے اصل میں دو چار بال اگر گر جائیں وزو میں یا فرش کیجیے کنگا کرنے اول تو مہریم کو کنگا کرنے کی اجازت میں وہ کنگا بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بنا سوار کر نہیں رکھ سکتا حاجی یہ ذہن میں رہے آپ حاجی کے لیے فویلت یہی ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوں چہرہ گرد و ابار آلود ہو اس کو حاجی کہا گیا ہے یہاں یہ نہیں کہ جناب کوئی دھلے ہوئے اس طریقے کپڑے پہن کر حج کریں حاجی وہ ہے کہ جو گرد و ابار آلود اس کی داڑھی اور اس کے بال ہوں تو کنگا وغیرہ کی ضرورت ضرورت ہے بوزی وزو میں اگر تین چار بال نکل جائیں اس کا صدقہ ہے ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک مٹھی جو یہ صدقہ کر دی جائے اگر اس سے زیادہ بال نکلیں تو پھر وہ صدقہ ہے جیسے مجموعی طور پر وضو کر رہے ہیں آپ سب کا حساب لگا ہے تو بہت زیادہ بال آپ کے نکل گئے تو پھر آپ یہ کریں کہ حج کے بعد ایک پورا صدقہ دیں خطے سے مراد کیا ہوگا جیسے فکری کی رقم ہوتی ہے سوا دو سے کی قیمت یا سوا دو آٹا وہ رقم اگر آپ دے دیں تو جتنے بھی بال یہ ٹوٹیں گے ان سب کا وہ کفارہ ہو جائے اس سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ کہ کراچی سے جانے والے حاجی جنہیں ہفتے پہلے مکے میں رہائش کے پندرہ دن سے زیادہ مل جاتے ہیں تو کیا وہ عرفات و مینا میں قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے ایک آدمی جسے مکمل مکہ میں پندرہ دن کا قیام مل گیا سترویں دن یا سولہویں دن حج کرنے کے لیے جا رہا تو یہ مقیم ہو گیا اب یہ مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں یہ پوری نماز پڑھے گا اور یہ شاید اس میں آئے میں پہلے بتا دوں سوال اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اس کو اتنی مدت ملے کہ مکہ میں ٹھہرنا اور پورا حج یہ پندرہ دن میں اگر جیسے آٹھ دن یا دس دن مکہ میں ٹھہرا اور اس کے بعد منا عرفات مضدلفا پھر مینا آیا تو ایسی صورت میں وہ مسافر رہے گا اگر یہ پندرہ دن کی نیت اس نے اقامت کی مقام کر لی لیکن اس پندرہ دن کے دوران اگر حج ہے تو ایسی صورت میں وہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی کہلائے اگر کسی نے اقامت کی نیت کر لی پندرہ دن اور پندرہ دن کے اندر حج ہے تو اس کی وہ اقامت کی نیت باطل ہو جائے گی حضرت اگر یہ تیئیس ویکات کو کوئی جاتا ہے اور پندرہ دن کی نیت کر لی اور اب جو انتیس کا چاند ہو جاتا ہے اب پچہتر پوری نمازیں نہیں ہو رہی تو اب بھی وہ قصر پڑے گا کیا کرے گا بعد میں نہیں نہیں کیسے دوبارہ بتائیے تیئیس ویکاط کو مکہ شریف پہنچ گیا اب اس نے جو حساب کیا تو حج پہ جانے سے پہلے منا جانے سے پہلے اس کی پچہتر نمازیں ہو رہی ہیں اب چار دن کے بعد سات دن کے بعد جو ہے وہ پتا چلا کہ انتیس کا چاند ہو گیا ہے اور اب جو ہے اس کی پچہتر نہیں ہو رہی بلکہ ستر نمازیں ہو رہی ہیں یہ بالکل مسئلہ اسی طرح اس کو پریاس کریں جیسے ایک آدمی کا کراچی میں رہنے کی پندرہ دن کی نیت تو وہ مقیم ہو گئے اب اس نے ایک دن پروگرام بنا کہ میں ایک دن حیدرآباد بیچ میں ہو کے آ جاؤں تو نیت باطل ہو جائے جب وہ چودہ دن اس کو قیام کا موقع ملا پندرویں دن حج کرنے جا رہا اب وہ نیت اس کی باطل ہو جائے گی اب اس کے بعد وہ مسافر ہوگا قصر پڑے گا اگر ایسی صورت پائی گئی کیونکہ اس نے نیت پندرہ دن ہی تھی لیکن اب چاند انتیسواں نظر آیا تو پندرہ دن کا قیام نہیں ہوا لہذا نیت باطل ہو گئی تو اب وہ قصر ہی پڑھے گا ایسا مکیم ایک قربانی کرے گا یا دو اس میں علما کا اصطلاح ہماری یہاں دارالعلوم امجدیا سے مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو میں نے زبانی سنا کہ حال پر جو مقیم کی قربانی ہے وہ نہیں اور اس کے بعد میں ایک اور فتویٰ بھی موجود ہے جو مفتی عبد العزیز حنفی صاحب نے دیا جس پہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب قادر مفتی اعظم سکھت ان کے بھی اس دستخ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے معاملے میں تو مقیم ہو گیا لیکن قربانی کے معاملے میں وہ مقیم نہیں ہوگا اور بعض حضرات نے اس سے اختلاف کیا کہ جو آدمی 15 دن وہاں ٹھہرے تو وہ مقیم ہو گیا اس پہ قربانی واجب ہو گئی اس سے بچنے کے لیے ایک ہیلا کیا جا سکتا وہ ہیلا یہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں جائیں کیونکہ شبہ پیدا ہو گئی قربانی بھی چار پانچ ریال سے کم کی نہیں بیچ میں کوئی آدمی اگر ایک دن جدہ چلا جائے اور وہاں سو کر دوسرے دن آ جائے تو مسافر ہی رہے گا اس طریقے سے اختلاف سے بھی بچ جائے گا دونوں مسئلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ اس میں علما مختلف ہے فتح فیض رسول میں حضرت اللہ مولانا مفتی جلال الدین صاحب امجدی یہی فتوا دیتے کہ اگر پندرہ دن وہاں مقیم ہو جائے تو حج کے علاوہ جو مقیم کی قربانی ہے وہ اس پر ہوگی اور ایک رائے میری یہ ہے کہ جو آدمی مالدار ساحل سربت تو وہ اگر وہاں قربانی کر دے تو جب وہاں ایک قربانی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب کمایا جائے جو آدمی صاحب سربت ہے چونکہ اس میں علماء مختلف ہیں اس لیے میں نے دونوں مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیے اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں پانچ دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ چلا جاتا ہے اور وہاں آٹروس روز قیام کے بعد پھر مکہ مکرمہ واپس آ جاتا ہے ایسی صورت میں اسے نماز قصر پڑھنی ہوگی یا پوری اس کو نماز ہی پڑنی ہوگی آٹھ دن جب وہ مکہ میں رہا تو بھی مسافر رہا اور یا پانچ دن رہا یا مدینہ شریف گیا وہاں آٹھ دن رہا یا پانچ دن رہا ظاہر ہے جب اس نے اقامت کی نیت پندرہ دن کی نہیں کی تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہی رہے گا اور اسے نماز قصر پڑھنا ہوگی مکہ شریف سے مدینہ منوور اور جدہ وغیرہ کے راستوں میں بعض اوقات ڈرائیور حضرات نماز کے لیے بس نہیں روکتے ایسی حالت میں کیا بس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یہ اصل میں ہمارے مشاہدے کے خلاف وہاں کے ڈرائیور عموماً نماز کے وقت میں بس روک دیتے ہیں اور ان کے حکومت کی جانب سے بھی یہ آڈر کوئی کوئی ضدی قسم کا آدمی ہو یہ الگ بات ورنہ اس کا پابند ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو مسجد کے وہ گاڑی روک اس میں میری تجویز یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر کریں تو باوضو سفر کریں اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ وہ گاڑی نہیں روک رہا اور نماز کے فوت ہونے کا چھوٹنے کا اندیشہ تو وہ سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے تاکہ نماز چھوڑنے کا گناگار نہ اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر پھر اس نماز کا اعادہ کر لے تاکہ نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائے مکہ اور مدینہ شریف میں اپنے گھر یا ہوٹل میں نماز پڑھنا حرم میں نماز پڑھنے کے ثواب میں آتا ہے اصل میں جو مسجد کا ثواب ہے وہ ثواب تو گھر میں پڑھنے سے نہیں ہو اس لیے کوشش اگر وہاں گھر میں بھی تو اس کو چاہیے کہ مسجد حرام میں آن کر کے نماز پڑھے اس کا ثواب ظاہر ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ البتہ خواتین کو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثباب یہ جو ایک روایت کہ عورتیں دوڑتی ہیں حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے وہی حرم شریف میں نماز پڑھنی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر کے صحن میں پڑھے صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر کے کمرے میں پڑھے تو یہ حضور نے کہاں ارشاد فرمایا تو, تو میں ارشاد فرمایا یا مدینی شریف نے ارشاد فرمایا لہذا وہاں بھی خاتون کے لیے گھر ہی میں نماز پڑھنا زیادہ ثباب ہے اور مرد کو مسجد میں آنا چاہیے کہتے ہیں کہ اب مکہ اور مینا شہر ایک ہو گئے ہیں کیا اب بھی دوران حج مینا میں قصر ہوگی کیا وہ نہیں مطلب صحیح نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب مکہ اور مینا شہر ایک ہو گئے ہیں آہ. کیا اب بھی دوران حج مینا میں قصر ہوگی بھی قصر کا تو بالکل ہی الگ ہے نا کہ نیت کتنے دن کی آمد کی ہے وہاں لیکن اگر اس نے چودہ دن کی نیت ہے اس کے بعد تو ہر جگہ قصر کرے گا اور پندرہ دن کی اگر نیت ہے تو ہر جگہ پوری پڑے گا سمجھا سوال مکہ شہر اور مینا شہر دونوں ملا کر پندرہ دن ہو رہے ہیں دیکھیے مکے شہر میں ہاں اور مینا شہر میں ہاں دونوں میں ملا کر پندرہ دن ہو رہے ہیں لیکن صرف مکے میں پندرہ دن نہیں ہو رہے بہار شریعت میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ کہ اگر پندرہ دن کی اس نے اقامت کی نیت کی اور اس میں حج آ جائے تو وہ مقیم نہیں ہوگا مسافر رہے گا ٹھیک اس کے بعد چلیے آپ کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ نے یہ مکہ اور منا عرفات میں کیا کریں گے نہیں مطلب ہے کہ عرفات جو ہے اس کو تو آپ نہیں شمار کریں گے مکہ میں لیکن آپ کو تو مینا کے فوراً بعد عرفات جانا یا نہیں جانا جی کہاں رات بسر نہیں کرنی نہیں کیسے رات میں بسر کریں گا دوسروں مسئلے کی صورت دوسری بنائیے پھر آپ یا تو سمجھائی مجھے کہ رات تو مینا میں بسر کرنی ہے نا اس کو تو پھر بھی تو عرفات جائے گا عرفات تو مکہ نہیں ہے مسافر تو پھر بھی رہے گا ایک بات دوسرا یہ کہ یہ تو ایک کہاوت ہے علماء جب صدیوں سے یہ لکھتے چلے آئے کہ مکہ اور منا الگ جب تک اکابر علماء اس کا تصویر نہ کریں اس وقت تک ہم اسی پر عمل کریں گے جو مسائل ہماری کتابوں میں موجود ہیں اکابر علما بیٹھ کے کہیں ہاں ٹھیک ہے مکہ اور منا جو ہے وہ ایک بستی ہے تو یہ میرا یا آپ کا کام نہیں اکابر علماء اس پر فتوا دیں کہ اس میں کیا کرنا ہے تب کوئی مسئلہ بتائے گا ہم وہ بتائیں گے مسئلہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ مینا الگ ہے مکہ الگ مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں نماز پڑھنے والوں کو مسجد الحرام اس سمت نماز پڑھنا کافی ہوگا یا خاص کابے کا تعین کرنا ہوگا یعنی سمت کے اعتبار مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں نماز پڑھنے والوں کو مسجد الحرام کی سمت نماز پڑھنا کافی ہوگا یا خاص تم کا تعین کرنا ہوگا یعنی کابے کا لفظ ہی بڑا خاص کابے کا تعلیم دیکھیے ہمارے یہاں ہمارے علماء اس میں متفق کہ جہاں کعبہ سامنے نظر آ رہا تو, تو کعبے کی طرف ہی منہ کرے گا ادھر ادھر منہ کر کے نہیں پڑے گا جب کہ کعبہ نظر آ رہا آپ کسی عمارت میں رہتے ہیں سامنے کعبہ نظر آ رہا تو کعبے کی طرف ہی آپ نماز پڑھیں گے جہاں سے نظر آ رہا اور جہاں سے کعبہ نظر نہیں آئے تو اس سمت نماز پڑھنا کافی ہوگا جیسے ہمارے یہاں پاکستان مغربی جانب نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر آپ مغربی سمت ہے یہ آپ اس طریقے سے ایک لکیر کھینچیں ایک لکیر ادھر بھی کھینچیں ایک ادھر کھینچیں بیچ میں ایک اسپاٹ بنا دیں دونوں کے درمیان یہ نبے درجے یہاں سے پینتالیس درجے اور یہاں سے پینتالیس درجے سم کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جو اسپاٹ بنا سزا اس سے اگر اس کا مسلح یا چہرہ پینتالیس درجے کے اندر اگر آ جائے تو تب بھی وہ اسی سمت کہلائے گا الٹی جانب بھی اگر پینتالیس درجے سے کم میں آئے تب بھی وہی سمت کہلائے گی تو جہاں کعبہ نظر نہیں آ رہا تو وہ پوری سمت جو ہے وہ کعبہ کہلائے گی اور کعبہ نظر آئے تو آپ نے دیکھا کہ حرم شریف کو گولائی میں اس لیے بنایا گیا کہ جو حرم شریف میں نماز پڑھنے والا ہے اس کا چہرہ بالکل کابی کی طرف رہے تو اس میں سم کافی دوسرا حصہ کا مسائل احرام کے متعلق پہلا سوال ہے حالت احرام میں تعویذ اور گھڑی پہننا کیسا ہے گھڑی پہننے میں تو حرج نہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب انورشارہ میں ایک قول مکرو کا کیا اور ایک جائز مختصر طریقے سے خالی دھاگا وغیرہ ڈال کر اگر تعویذ گلے میں ڈال لیا جائے تو وہ جائے اور بہت زیادہ کپڑے وغیرہ میں سی کر کے اگر ڈالا جائے تو اس کو مقروحات میں شمار کیا گیا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حالت احرام میں تعویذ ڈالیے گا اس لیے کہ تعویذ جو ہے وہ قرآن آیات پر مشتمل ہوتا اور وہاں کے نزدیک تعویذ کو مانتے نہیں آپ کے گلے میں سے کھینچ کر کے پھینک دیں گے کچرے میں ڈال دیں گے گلے میں سے حالانکہ اس میں قرآن آیتیں ہوں گی لکھی ہوئی اس لیے احتیاط اس اعتبار سے ہے کہ وہ تعویذ اگر چھین کر کے کچرے میں ڈال دیں وہ اللہ کے کلام کے بےعد بھی ہوگی تعویذ جو ہم لوگ لکھتے ہیں اس میں تو قرآن آیتیں موجود ہوتی ہیں حضور علیہ السلام نے تعویذ سے منع فرمایا تو وہ منتر جنتر والے تعویذ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس میں لکھا جائے وہ تعویذ منع قرآن مجید فرقان حمید نے پڑ القرآن شفا او ورحمت المنی ہمارے نازل کے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے تو جو تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہیں ان کا پہننا چاہے جو منتر جنتر والے ہوں ایسے تعویزوں کا منع اور یہ سیاست میں بھی ہے پوری ہماری کتابوں میں تو یہ کھینچ کر کے پھینک دیتے ہیں اس کی بیعت بھی کرتے ہیں تو اس لیے نہ ڈالیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ڈالے وہ جائے گا زیادہ کپڑا وغیرہ میں سی کر کے کر ڈالیں تو اس کو حضرت نے انوارول وشارہ میں مکرو میں شمار کیا احرام کی حالت میں پن وغیرہ لگا سکتے ہیں تہبر اور چادر کو ہلنے سے روکنے کے لیے یا پھر پیسے اور پاسپورٹ وغیرہ چوری ہونے سے بچانے کے لیے ہاں اگر ایسے آبارض ہوں جیسے مثال کے طور پر بہت سارے حضرات کو تہبند باندھنے کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے اناڑی پن سے تہبند باندھتے ہیں تو اس میں ہوا وغیرہ آئے تو خطر عورت کھل جاتا ہے. اگر ایسی صورت ہو تو کوئی پن وغیرہ لگا کر تاکہ بے پردہ ہونے سے خطر عورت نہ کھل جائے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں احرام ناپاک ہو گیا اور دوسرا احرام پہن لیا وہ خوشبو لگا ہوا ہے تو کیا دم واجب ہوگا ہمارے یہاں یہ تو علماء نے جائز لکھا نیت کرنے سے پہلے تو احرام میں اگر خوشبو لگائی جائے اور پھر خوشبو والا احرام پہن لیا جائے تو اب اس میں اگر خوشبو آ رہی تو نیت تو آپ نے کر لی پہلے سے احرام میں خوشبو لگی ہوئی یہ تو جائے لیکن جب احرام کی نیت کر لی تو اس کے بعد میں خوشبو ناجائز اب وہ خوشبو والا احرام آپ نہیں پہن سکتے اگر تھوڑی خوشبو ہے تو تھوڑی خواہم ہوگا اگر زیادہ خوشبو ہے تو زیادہ کا حکم لگایا جائے حالت ایران میں زیتون کھوپرے اور تل کا تیل کھانے اور لگانے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں نئی سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اول تو دیکھیے کہ تیل کا استعمال وہاں کس لیے ہوگا بال جمانے کے لیے میں تو پہلے عرض کیا کہ جو منتشر بال ہوں حاجی تو وہ ہے مان پٹی تو کرنی نہیں لیکن بعض تیل جو ہیں وہ منا جس میں زیتون تل کا تیل یا کوئی بھی خوشبو والا تیل اگر سر میں ڈالے گا تب بھی دم ہو جائے گا بدن پہ ملے گا تب بھی دم ہو جائے گا ہاں کھوپرے کا تیل یا کڑوا تیل یا سرسوں کا تیل جو ہے اس کا استفنا کہ کوئی آدمی اگر بدن پر لگا لے یا بالوں میں لگا لے تو اس پہ دم نہیں ہوگا لیکن تل اور زیتون یا خوشبو والے تیل جو عام بازار میں ملتے ہیں جس میں بھی ایسا تیل اگر لگائیں گے تو دم واجب ہو جائے احرام کی حالت میں چہرے پر پسینہ آ جائے یا ناک کہتی ہو تو کپڑے صاف کر سکتے ہیں اگر نہیں تو کیا ٹیشو پیپر سے صاف کر سکتے ہیں اصل میں اگر پسینہ آئے تو تھوڑا بہت چہرے کا اس طریقے سے پوچھنا اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے ناک کا پوچھنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ پورے طریقے سے مو پر کپڑا رکھ کر کے اس طریقے سے صاف کیا جائے تو ایسی صورت میں ستہ ہو جائے گا ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے اگر سر پر چادر پڑ جائے اور بعد میں آپ نے کھینچ لی ایسی صورت میں بھی ایک ستہ ہو جائے گا لیکن نہ صاف کرنے سے یا اس طریقے سے مختصر پسینے کو پوچھنے سے کچھ بھی اس پر لازم نہیں ہوگی احرام کی حالت میں تکیہ لگا کر سو سکتے ہیں اگر کروٹ پر لیٹ گئے اور تکیے پر گال لگا کر سو گئے تو کیا تیرت سورت, سورت ہوگی چمڑے یا ویکسین کا تکیہ استعمال کر سکتے ہیں हم. احرام کی حالت میں اگر اس طریقے سے تکیہ پر گیا تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں چمڑے کا یا کپڑے کا تکیہ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کرے تو اس میں حرج نہیں ہے جیسے اس طرح چہرے پر لگ جائے کبھی کرمنٹ بدلے اس طرف آ جائے تو اس کا استفتنا احرام کی حالت میں اس پہ کوئی بھی دم وغیرہ نہیں کوئی جرمانہ نہیں احرام کی حالت میں سلی ہوئی چادر یا گرم شال اور کمبل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں وہ احرام نہ ہو احرام سے الگ جیسے سردی کا موسم ہو تو سردی کے موسم میں احرام تو الگ اوڑھنے کے لیے اگر وہ لحاف اوڑھ لے کمبل اوڑھ لے سلی ہوئی چادر اوڑھ لے منہ کھلا رہے تو ایسی صورت میں جائز سلی ہوئی چادر یا لحاف یا کمبل جو ہوا ہو وہ جائز ہے لیکن چہرہ اس میں نہیں رکنا چاہیے کیا احرام کی چادریں سلی ہوئی یا ان کے کونے سلے ہوئے ہوں تو ان کو پہن سکتے ہیں ہاں احرام کی چادر تو بے سلی پہنی چاہیے اگر سلی بھی پہنی تو ظاہرے کا دم ہو جائے گا سلیوی چادر تو جائز نہیں سمجھے بے سلی چادریں ہونی چاہیے گھر سے نکلتے وقت احرام کی چادریں پہن کر ایئرپورٹ جانے میں نیت نہیں کی हم. اب دل میں یا زبان سے درست پڑا جائے تو کیا نیت ہو جائے گی لبز پڑی جائے تو کیا نیت ہو جائے گی نہیں ایسے نیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نیت نہ کرے باضابطہ نیت کرے عمرے کی یا حج کی اور اس کے بعد میں طلبیہ پڑے نفل بھی پڑے یہ تو مستحب ہے اس کے بعد اور طلبیہ پڑے تب جا کر کے احرام کے احکامات شروع ہوں گے گھر سے کپڑا بغل میں دبانے سے احرام کا اور درو شریف پڑھنے سے احرام کے احکامات نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نیت نہیں کرے گا اس وقت تک احرام کے احکامات نہیں اگر کسی شخص کی بے دھیانی میں ناخون کھانے کی عادت ہے یا داڑھی کے بال چھیڑنے کی عادت ہے اگر بال ٹوٹ جائیں تو کیا دم واجب ہوگا نہیں وہ تو دو چار بال کا تو میں مسئلہ بتا چکا آپ کو کہ وہ ٹوٹ جائیں تو اس نے ایک مٹھی روٹی کا ٹکڑا یا میں نے کہا کہ مجموعی طور پر ایک صدقہ حج کے بعد دے دیا جائے تو اس سے اس کا ادالا ہو جائے احرام کی حالت میں بام یا وکس جو خوشبو آتی ہے لگا سکتے ہیں کون سی احرام کی حالت میں بام پام جو لگاتے ہیں سردر کے لیے اور نزلے کے لیے ہاں اس فصل میں ہاں دیکھیے اس کا لگانا تو اس لیے منع ہے کہ جہاں یہ خوشبو آپ کا ذکر ہے تو وہاں پودینے کا بھی ذکر ہے کہ پودینہ بھی خوشبو ہے تو اس میں جو مین ہے یہ متارزی پودینے کے اور غالباً شاید پودینے ہی کی روح ہے تو اس لیے اس کو نہ لگایا جائے دانت کے درد کو دور کرنے کے لیے حالت احرام میں اگر لونگ کا تیل استعمال کیا جائے تو کیا حکم ہے ہمارے یہاں یہ خوشبو آد ممنو بہت سے تو آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے جائفل جوتری اور اسی طریقے سے لونگ یہ سب خوشبو کے حکم میں آتے ہیں لہذا کوئی اور دوا استعمال کی جائے لونگ اور لونگ کا تیل بھی خوشبو میں آتا ہے اسی طرح جائفل اور جوتری آپ نے نہیں دیکھی ہوگی عموماً بریانی کے مسالے میں اس کا استعمال ہوتا جائفل اور جوتری خوشبو ہے یہ جو کھانے میں استعمال ہوتی ہے تو جائےفل اور جوتری اور اسی نے لون کو بھی شمار کیا ہے کہ یہ خوشبو ہے لہذا اس کا استعمال صحیح ہے جیسے بعض لوگوں کو پان کھانے میں جائےفل کھانے کی عادت ہوتی ہے جوتری کھانے کی عادت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ خوشبو ہے اور خوشبو کا استعمال نہ جائے کم ہے تو کم پاؤکوں میں زیادہ ہو تو دم ہوگا حالت احرام میں خوشبو والا شربت پی لے تو کیا دم ہے یا صدقہ؟ جیسے آج کل پی لیا اور اس کے بعد خوشبو ختم ہو گئی یا اس میں فنا ہو گئی خوشبو تو ایسے میں تو اس کو مکروہات میں تو شمار کیا گیا لیکن اگر دو تین گلاس خوشبو کا شربت جس میں خوشبو آتی ہو تو ایسی صورت میں دم ہو جائے گا اس کا حالت احرام میں پان چم آئس کریم تمباکو سگریٹ میٹھی چھالیاں وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں بشر کے اس میں خوشبو نہ بعض سگریٹ ایسے ہیں کہ جس میں خوشبو ہے بات چھالیاں ایسی ہے کہ اس میں خوشبو ہے بعد تمباکو ایسے ہیں کہ اس میں خوشبو ہے اگر خوشبو استعمال کی اگر وہ زیادہ ہے تو دم ہوگا کم ہے تو مکرو ضرور ہے لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور چنگم میں بھی ظاہر ہے کہ تھال تو ہوتا ہے خوشبو تو اس میں بھی ہوتی ان ساری چیزوں سے بچا جائے اور چنگم تو کوئی آدمی کی ضرورت بھی نہیں خالی منہ چلتا رہتا خالی وجہ ہوں منہ چلانے کے درو و شریف ہیں رہے کوئی آیت پڑھتے رہیں جیسے پان کھانے والے بےچارے آدمی وہ دن بھر پان چاپتے رہتے ہیں ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کتنا وقت ان کو کیسے ملتا کہ دن بھر پان کھاتے تو وہ بھی خوشبو کا تمباکو یا خوشبو کوئی چھالیا استعمال نہ کریں حالت احرام میں سر پر زخم آ جائے اور پٹی باندھنے کی ضرورت ہو تو کیا کیا جائے ہاں اگر عوارض ہوں پٹی باندھنے کا اس فیس میں کہیں چوٹ لگ گئی ہو یوں باندھنی ہو پٹی تو اس میں کوئی حرک نہیں لیکن بغیر اس کے نہ باندھے خوشبو والا احرام پہنا ہوا ہو اور چند لمحوں یا چند گھنٹوں کے لیے احرام کی چادر جتنی سے علیحدہ ہے اور پھر دوبارہ پہن لے تو کیا اس اسی احرام, احرام کی چادر ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوگا اور پہلے سے جو خوشبو لگی ہے تو اسی کا احرام احرام کے بدلنے کا مسئلہ میں نے الگ بتایا لیکن وہ کبھی کبھی سونے میں احرام باہر ہوتا ہے لیکن اس پہ خوشبو اور وہ خوشبو جب لگے تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے پانچ سات دس پندرہ منٹ میں خوشبو احرام کی ختم ہو جاتی ہمارے یہاں ہم کون سی خوشبو ملتی ہے ساری بناوٹیں خوشبو ہیں وہ تو نہیں کہ جناب وہ اگر کہیں لگ جائے تو دو چار دن تک خوشبو باقی رہتا ایسی تو ہوتی نہیں ہمارے ویسی بھی ساری خوشبو بناوٹی اور ملاوٹی ہوتی وہ تو ویسے ایک دو گھنٹے میں اڑ جاتی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اگر معمولی سے اس میں خوشبو آ رہی ہے اور وہ آپ کے بدن سے جدا ہو جا اور وہ پھر آپ نے اس کو پہن لیا تو اس میں کوئی شرم حرج نہیں حالت احرام میں درد کمر کی وجہ سے کوئی بیلٹ وغیرہ باندھ سکتے ہیں ہاں کچھ ایسے عوارض ہوں جیسے کسی کے ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو تو ایک مخصوص قسم کا بیلٹ ملتا ہے وہ اگر ضرورت باندھ لے تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں حالت احرام میں سنجا وضو یا غسل کے لیے دونوں چادریں اتار دیں اور پھر پہن لیں تو کیا ان دونوں چادروں کو بدن سے علیحدہ کرنے کی صورت میں کوئی دم یا سطح ہوگا نہیں کوئی سطح دم نہیں ہوگا جیسے کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے یا گرمی زیادہ اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہرا ظاہر ہے دونوں چادریں جدا کر دیں تو دونوں چادریں جدا کرنے سے اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا اور نہانے میں یا دھونے میں یا استنجا کرنے تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں آ یا آ یہ کہ صرف وضو کر کے احرام پہن سکتے ہیں مسنون ہے سنت طریقہ ہے یہ مسنون بھی استحبادی حکم ہے اگر کوئی وضو بھی کر لے تب بھی اس کا احرام ہو جائے حالت احرام میں دوسروں کا حل کر سکتے ہیں نہیں جب دونوں احرام سے نکل جائیں تو دونوں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں ایسے شخص و معانقہ کرنا کیسا ہے جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو اس سے بچا جائے اگر زیادہ خوشبو ہے تو زیادہ حکم ہوگا کم خوشبو ہے تو کم کا حکم ہوگا مجھے گزارش یہ ہے کہ اس کی جرا بذات فرما دیں کہ حالت احرام میں دوسروں کا حلق کر سکتے ہیں یہ, یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ جب احرام سے دونوں نکل جائیں تو ایک دوسرے کا حلق کرنے میں حرج نہیں دونوں کے نکلنے کی کیا سرت ہے یعنی آ, آ, صحیح کر لی دونوں دونوں نے بھی صحیح کر لی آپ ایک دوسرے کا سر مون سکتے ہیں مون جی خود اپنا سر بھی مون سکتا ہے اگر کوئی چیمپئن ہو بال مولنے کا تو اپنا سر بھی مون سکتا ہے اپنے ریزر احرام کی حالت میں پیر کی ابری ہوئی ہڈی کا کتنا حصہ کھلا ہوا ہونا چاہیے کیا روپیٹی کے علاوہ اور کوئی چپل بھی پہنی جا سکتی ہے جس میں خالی آگے کی انگلیاں چھپ جائیں تو ایسی سوروں سے جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کا کھلنا مرد کے لیے ضروری ہے احرام کی حالت میں پانی اور پان پان اور نسواں کھا سکتے ہیں میں نے فرض کی آپ سے پہلے کہ یہ تو ساری چیزیں میرا خیال ہے ایسے اضافے ہیں کہ کوئی کھا لے تو اس پہ کوئی دم نہیں لیکن بشرت ہے لیکن بشرط کہ وہ خوشبو نہ بہت سے ایسے تمباکوں کہ آپ سونگے تو اس میں بینکا خوشبو ہے کوئی آدمی اگر خوشبو کا پان کھائے اس کی سانس بھی اگر کہیں باہر نکلتی ہے تو اس کا سامنے والا بھی اس میں خوشبو محسوس کرتا ہے تو خوشبو اگر ہے تو دم ہو جائے اگر خوشبو نہیں ہے تو یہ کہ نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ حالت احرام میں نسوار کھانی چاہیے وہ نسب آپ نسوار کی لے کر کے جائیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حالت احرام میں پان کھایا جائے لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو اس پہ دم نہیں ہے مگر بے خوشبو اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو مسائل طواب کو صحیح کے متعلق ہیں جی پہلا سوال ہے کیا تکبیر تحریمہ اور استلام جدا جدا ہیں اگر جدا جدا ہیں تو اس میں کیا فرق ہے نہیں تکبیر تحریمہ الگ ہے وہ تو نماز کے شرائط میں اور فرائض میں یہ سوال اصل میں اس کو یوں کریں کہ جب استلام کرے تو بھی وہ تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھائے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اس طریقے سے استعلام کرتے بعد بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھائے جیسا کہ تقدیر تحریمہ کے بعد ہاتھ اٹھاتا اور پھر ہاتھ کو چوم بھی کیوں کہ وہاں تک پہنچنا تو ممکن نہیں اس لیے یہ اللہ کے رسول نے یہ ریایت رکھی کہ یہ شاہر اس زمانے میں اتنے حاضر تو نہیں ہوتے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ جانتے کہ ایک موقع ایسا ہوگا کہ لاکھوں آدمی حج کریں گے لہٰذا اس طرف خالی ایسے ہاتھ اٹھا کر جیسے تقریر تحریمہ اس طریقے سے کر کے اسکلام کیا جائے جیسے نماز میں ہم گویا تقریر تحریمہ مانگتے طواف کے دوران باتیں کر سکتے ہیں یا طواف کے دوران وقفہ کیا جا سکتا ہے یہ مجھے بتائیے کہ طواف کا دورانیہ کتنا ہے آدھے گھنٹے کا کیا بات کرنے کے لیے کراچی کافی نہیں ہے آپ یا حرم سے نکل کر بات کرنے کے لیے کیا کافی جگہ نہیں یہ تو وقت ایسا ہے کہ مقبولیت کا ہے سوائے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے پوچھنا کیا جائے مسئلہ صحیح تو یہ اگر کوئی آدمی ضرورتن کسی سے بات کر لے کوئی تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں لیکن یہ وقت ضائع نہیں کیا جائے سمجھے درود و سلام میں دعاوں میں یہ وقت جو ہے وہ صرف کیا جائے دنیاوی باتیں تو اس مسجد میں منا تو حرم شریف میں تو اس سے زیادہ منا تو آپ کے دوران رقف جی اصل میں طواف کے دوران وقفہ علمان یہ لکھا کہ اگر طواف کے دوران کوئی وقفہ کرے تو وہ یہ کرے کہ چار پھیرے مکمل کر کے وقفہ کرے یہ بہتر کیونکہ چار پھیرے فرض ہیں بازی کے تین واجب تو ایک کام مکمل ہو گیا چار پھیروں سے تو چار پھیرے کرنے کے بعد اب کچھ دیر کے لیے وقفہ کرے اور تین پھیرے بعد میں کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن کوئی آدمی تھک گیا ضعیف ہے یا مریض ہے اگر وقفہ کر لے لیکن پھر وہیں سے طباف شروع کرے جہاں سے اس نے چھوڑا طواف کے دوران کیا تئی اور طبا اوپر کی منزل پر کی جا سکتی اس میں بھی علما اصل میں مختلف ہے حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامد برکات ملالیہ جو نائب مفتی اعظم ہند ہیں وہ انہوں نے اپنے فتوے میں اس سے منع کیا اور سعودی اور بعض حضرات نے اس کی اجازت بھی دی ہے میں نے چونکہ لکھا ہوا نہیں اس لیے دعویٰ نہیں کرتا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ اوپر اگر کوئی صحیح کرے تو اس کی صحیح ہو جائے چونکہ علماء مختلف ہیں اس لیے اوپر صحیح کرنے سے بچا جائے اپنے حج کو اور اپنے ارکان کو صحیح ادا کرنے کے لیے اوپر صحیح کرنے سے بچا جائے ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ کوئی کام مشتبہ کرنے کے بجائے جب آپ دیکھیں کہ حج کے موسم میں صحیح کرنا ممکن نہیں جیسے لوگ مر رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں بیندہ حدوم تو یہ مسئلہ آپ اگر ذہن میں رکھیں ہمیشہ کام آئے گا کہ صحیح کا وقت وہ نہیں جو طواف کا یعنی اگر آپ سعید بارہ کے بعد بھی لی کر لیں گے تو آپ پہ شرم کوئی تعلیم نہیں ہے صحیح ہو جائے گی بجائے شبہ میں پڑھنے کے اگر آپ بارہ تاریخ کے بعد جبکہ اب صحیح کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت بھی اگر آپ کر لیں گے صحیح تو آپ کی صحیح اور حج صحیح ادا ہو جائے گا کیا بغیر احرام کے صحیح ہو سکتی ہے کیا حلق کے بعد بھی صحیح جائز ہے ہاں کسی شخص نے اصل میں غلطی سے اگر حلق کرا دیا طواف کے بعد اور صحیح نہیں کی اب صحیح تو ہو جائے گا لیکن اسے دم دینا ہو کیونکہ واجب ترک ہوا اسے دم دینا ہوگا کہ ایسے پورا پڑی سوال دوبارہ بغیر احرام کے صحیح آ, تھا. اب بغیر احرام کے صحیح کون سی ہوگی ویسے عام صحیح تو بغیر احرام کے نہیں ہوگی لیکن بغیر احرام کے وہ صحیح ہوگی کہ جب اس نے حج کیا حج کرنے کے بعد رمی کی قربانی کی حلق کیا اب حلق کرنے کے بعد احرام اتار دے گا یا اب احرام اتارنے کے بعد میں اب وہ طواف زیارت کرے گا اب جو طواف زیارت کرے گا تو یہ انہیں کپڑوں میں کرے گا اور صحیح اگر کرے گا تو انہیں کپڑوں میں کرے گا تو یہ صحیح کپڑے پہن کر کے جائز ہے دوسری صحیح کپڑے پہن کر کے جائز ہیں ویسے ہم دیکھتے ہیں عام طریقے سے لوگ جیسے کعبے کا طباف کرتے ہیں تو کپڑے پہن کر کے صحیح بھی کرنے لگ جاتے ہیں تو ظاہر انہیں مسائل معلوم نہیں ہوتے تو وہ صحیح جو حج کی کی جائے وہ تو کپڑے اتار کے کی, کی جائے گی طواف بھی اور وہ صحیح بھی تو یہ صحیح کپڑے اتار کر کرنے جو ہے اتار ہی کر کرنا جائز ہے اور جب تو قربانی کریں حلق کریں تو احرام تو اتر جائے لہذا انہی کپڑوں میں صحیح طواف اور صحیح کریں گے صحیح کے درمیان کچھ مقامات پر مرد کو تیز چلنے کا حکم ہے हم اگر والدین ساتھ ہوں اور وہ تیز نہیں کر سکتے ہوں تو بیٹا بھی آج تک سکتا ہے یا نہیں اصل میں وہ مصنون ہے کسی طریقے سے اگر چھوٹ بھی جائے تو اس پہ کوئی تعلیم نہیں مگر اس میں ایک درمیانہ راستہ وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر بھاگنے کی طریقے سے کرے تاکہ سنت ادا ہو جائے اور اپنی بوڑھی ماں یا بوڑے والد جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہے یعنی اس طریقے سے دوڑے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ میں دوڑے تاکہ اس کے والدین اس سے جودا نہ ہو جائیں تو اس میں دونوں کام ہو جائیں حج سے پہلے اور بعد میں جو وقت ملتا ہے اس میں اسلاف کرام علیہ الرحمٰ سے کتنے ثواب کو عمر ادا کرنا ثابت ہے اور ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت کس میں صرف ثواب میں یا عمرے میں اصل میں ثواب تو عمرہ میں زیادہ اب اس میں اسلاف سے کتنے ثابت یہ کون بتا سکتا ہے کہ با... کس نے کتنے ثواب کی ہے کس نے کتنی عمر کی ہیں بہرحال کوئی آدمی اگر وہاں جائے اور جانے کے بعد اس نے عمرہ کر لیا تو عمرہ کرنے کے بعد جتنی دن بھی وہاں رہے تو روزانہ عمرہ کرے تو طباف کا ثواب الگ ہے لیکن عمرے کا ثواب طباف سے زیادہ تو اس کو چاہیے کہ جتنا موقع ملے وہ عمرے کرے حد سے واپسی پر اگر طواف ودا نہ کیا تو کیا کرے متمد ہے کیا احتیاط مدینہ شریف جاتے ہوئے بھی طواف ودا کر لے جبکہ مدینہ شریف سے واپسی کا ارادہ بھی ہے اصل میں واپسی کا ارادہ تو ہے لیکن طواف ودا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طواف ودا واجب مردوں پر بھی عورتوں پر بھی تو یہ طواف رخصت جس کو کہتے ہیں اسی کو طواف ودا اور طواف رخصت کہتے ہیں یہ تو ہر حاجی کو مکہ چھوڑنے سے پہلے کرنا چاہیے ہاں اس میں رعایت کیا ہے اگر رخصت کا موقع آ گیا اور عورت حاضہ ہو گئی تو اس پر یہ طواف معاف فرض کیجیے یوں بھی علماء نے لکھا کہ اس پر طواف معاف ہے یہ حائزہ ہو گئی اور جدہ آ گئی جدہ آنے کے بعد پاک ہو جائے تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ غسل کر کے پھر طواف بدا کے لئے مکہ واپس آئے بلکہ اس کے لیے ضرورت نہیں یہ اس کے لیے معاف اسی طریقے سے ایک آدمی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مدین منورہ جانے کا ارادہ کیا واپس آنے کا ارادہ ہے تو اگر نہیں آ سکا پھر کیا کرے گا تو دم دینا ہوگا لہٰذے تباہ رخصت کر کے پھر جانا ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد حلق کر لیا پھر دوسرے عمرے کے بعد چوتھا ہی سر کا حلق کرنا کافی ہوگا ہاں ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد جب حلق کیا تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھئی حلق کرنے کے بعد سر پہ تو کچھ رہا نہیں آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہ رہا ہو لیکن اس میں اگر ایک دن میں اس نے پندرہ پندرہ عمریں بھی اگر کیے تو ہر موقع پر سر پہ اس طرح لگانا پڑے گا جب تک وہ احرام سے باہر ہی نہیں ہو یعنی دوسرا احرام ہی نہیں بنے گا جب تک کہ حلق نہیں کرے گا صحیح کرتے وقت یا طواب کے دوران وزو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے ہاں ایک صورت تو یہ ہے کہ چار چکر کے بعد اگر وضو ٹوٹا اب ظاہرے کہ وزو کرنے کے بعد تین چکر لگا لیں اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک طواف کیا وزو ٹوٹ گیا اس کے لیے ہمارے علماء نے بہتر طریقہ یہ لکھا کہ وضو کرنے کے بعد اس ایک چکر کو چھوڑ کر پورے طباع کو نئے سرے سے کرے صحیح کو کی بتا کیا میں تو پہلے بتا چکا نا کہ صحیح کے لیے وزو شرط نہیں اگر کسی کو ویل چیئر پر طباف کروا رہے ہیں اور ساتھ اپنے طباف کی نیت بھی کر لی ہے تو کیا اس طرح دونوں کا طبق ادا ہو جائے گا اسی طرح صحیح کے متعلق یہ بے فرمائیے مثلاً کوئی مریض ہے ویل چیئر پر آپ اس کو طواف کرا رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کو طباف کراتے ہوئے تو اپنے طباف کی نیت کر لی تو آپ کا بھی طباف ہو جائے اسی طرح آپ نے ویل چیئر پر صحیح کرنے کے لیے اپنی صحیح کی بھی نیت کر لی تو تباف بھی ہو جائے گا اور صحیح بھی ہو جائے گا دونوں ہو جائے حلق کرنے کے لیے نائی نے خوشبو والا صابن لگا دیا تو کیا غبار ادا کرنا ہوگا ہاں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں تو حلق سے پہلے ناخون کاٹنا خط بنانا یہ بھی نہ جائے تو اب وہ ابھی تک احرام کی حالت میں ہے احکام وہی ہوں گے تو اس لیے پہلے نائی کو بتا دیا جائے کہ خوشبو کا صابن استعمال نہ کرے اگر وہ خوشبو کا صابن بہت زیادہ خوشبو والا تو اس کا حکم ہوگا معمولی خوشبو والا اس کا حکم ہوگا لہذا آپ میں سے جو ہوں پہلے سے نائی کو بتا دیا جائے کہ وہ خوشبو کا سامن استعمال نہیں کرے حجامت کرتے وقت عمرہ کر رہے ہیں طواف ہو گیا اور اسی دوران اثر کا وقت ہو جائے آہ. تو کیا اس وقت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس دوران پہلے صحیح کر لیں اور مغرب کے بعد نفل پڑھیں یا اثر یا مغرب کے درمیان نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں हم. اگر کسی آدمی نے طواف کیا اثر کی نماز پڑھنے کے بعد تو اگرچہ یہ دو رکعتیں طواف کے واجبات میں سے ہیں مگر فی نف سے ہی یہ دونوں نفل تو اب کیا کرے گا وہ چونکہ اثر اور مغرب کے درمیان نفل کا پڑھنا ہمارے یہاں جائز نہیں بلکہ نفل سجے کو بھی حرام کہا گیا تو ایسی صورت میں اگر یہ شخص طواف کر لے صحیح کر لے اور مغرب کی نماز کے بعد دو نفل پڑھ لے تو یہ نفل ادا ہو جائیں گے اور اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا طواف کے نفل مسجد مسجد میں پڑھنا بھول گئے وہ کرایہ آگے تو کیا ان کی ادائیگی یہاں ہو سکتی ہے یا نہیں ہاں اس میں ہمارے احناف کا قول یہ ہے کہ اگر اس نے حرم شریف میں نفل نہ پڑھے اور حرم شریف کے باہر بھی اگر اس نے نفل ادا کی تو نفل ادا ہو جائے کیا ایک ساتھ کئی طواف کر سکتے ہیں اور بعد میں تمام کیے جانے والے طواف کے نفل نماز پڑھ لیں ادا تو ہو جائیں گے لیکن یہ اچھا نہیں اس لیے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد نفل پڑھے جائیں یعنی کہ پورے اکٹھے طواف کر کے پھر نماز اکٹھا پڑ دی جائے ایسا نہیں بلکہ اس میں کیا دو چار منٹ تو لگتے ہیں نفل پڑھنے میں تو اس لیے ان کو اکٹھا نہ کیا جائے بلکہ ہر طواف کرنے کے بعد اگر وقت ایسا نہیں وقت مکرو نہیں تو ایسی صورت میں طواف کے بعد میں نفل پڑھنا یہی بہتر طریقہ میاں بی بی ہاتھ پکڑ کر طواف کرتے ہیں हم. کیا اس میں کوئی ہے اگر شہبت کے ساتھ نہ ہو ایک دوسرے کے گمنے کا تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ ایک رومال پکڑ لیں رومال خود بھی پکڑ لیں اور اس کے ہاتھ میں بھی دے دیں ایسی صورت میں تباہ کریں بعض لوگ سلے ہوئے کپڑوں میں سارا سال صحیح کرتے نظر آتے ہیں کیا اس صحیح کی کوئی فضیلت ہے کوئی فضیلت نہیں جب اس کے تقاضے مکمل نہیں ہوں گے تو وہ صحیح تو بالکل بے صحیح ہے بلا عذر ویل چیئر پر صحیح کرنا کہتا ہے بلا عذر تو صحیح ہے بلا عذر تو کوئی کام بھی صحیح نہیں کہ بلا عذر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے ظاہر نماز درست نہیں ہوں بلا عذر کوئی آدمی ویل چیئر پر طباف کرے ظاہر کے درست نہیں ازر کی بنا پر یہ ساری چیزیں جائز اگر کسی نے کی زیارت کی نیت نہ کی ہو تو کیا تو زیارت ادا ہو جائے گا اصل میں نیت ہے دل کے ارادے کا نام اب اگر وہ وہاں سے نکلا کہ اس نے رمی کی اور حلق کیا اور جناب بال ہے تو اب جب جا رہا گیارہ ظاہر دل میں ارادہ تو حج کے طوافی کا اگر منہ سے کلمہ نہ بھی کہے تو طباف ہو جائے گا یہ ہمارے امام صاحب کا مذہب ہے کہ منہ سے کہنا افضل ہے اگر دل کا ارادہ ہے کہ وہ حج کا طباف کر رہا ہے تباہ ہو جائے اگر کسی نے گیارہ دن حج کو طوافی ودا کر لیا تو کیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا گیارہ دن حج کو گیارہ دن حج کو اس کے بعد کیا کیا بیٹھا ہے ابھی تو مکہ سے نکلا تو نہیں نا ابھی تو منا جائے گا عرفات جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ تو تواف و نہیں کہلائے گا عرفات ہو گیا ہے نہیں نہیں مطلب ہے کہ ابھی تو منا جائے گا نا دوبارہ ہاں بدوار مینا جائے گا تو یہ تو سارے معاملات کو ختم کرنے کے بعد ودا کرے گا ہاں یہ ہے اگر کسی نے ناپاک کپڑوں میں تباہ کر لیا تو اس کا تباب ہو جائے گا ہاں یہ اصل میں مکرو ہے اور اگر ناپاک باوضو ہے پاک ہے اور ناپاک کپڑے نے اس نے تباب کیا تباب تو ہو جائے گا لیکن ہمارے غلما نے فتو اس پہ دیا کہ وزو کرنے کے بعد اس کا اعادہ مستحب ہے دوبارہ تباب کرنا مستحب اگر کسی نے حج کی صحیح نہ کی اور اپنے وطن واپس آ گیا تو کیا اگلے, اگلے سفر میں ادا کر ہے اس کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر اس نے حج کی صحیح نہیں کی تو جو مکہ میں رہنے والا ہے اس کو دم کے پیسے بھجوا دے ایک قربانی کر دے دم کی تو اس کا حج درست ہو جائے گا اس سال مسا کی توسیع کے بعد کیا نئی جگہ پر صحیح کرنا درست ہوگا ہاں کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے کہاں کیا جب انہوں نے کیا, کیا, کیا, کیا, کیا بڑھا دیا کیا اے اے بڑھا دی جگہ بڑھا دیا. بڑھا دیے انہوں نے اب وہ تو میں نے دیکھی نہیں وہ کیا جگہ ہے کہاں ہے کس طریقے سے آپ مجھے سمجھائیے تو میں کوئی اس کا درمیانہ آ راستہ نکالنا <متحدث> مطلب ایسا کیا انہوں نے جو راستہ جانے کا تھا وہ بھی اب آنے میں شامل کر دیا ہے اور باہر تھے اتنے ابواب حضور علیہ کے اس طرح لہنی جانے سے نیا راستہ نکال دیا سفا سے مروا جانا اب یہ ہے کہ دیکھیے اگر تاریخ مکہ پر کسی کو اسٹڈی ہو تو وہ دیکھے کہ کیا یہ مسجد حرام بنتے وقت یہاں تک پہاڑ تھا سفا مروا کہ جس کو کاٹ کر کے انہوں نے راستہ اور وہ افوا بنا دی اگر یہاں تک وہ پہاڑی تھی تب تو ہو جائے گا اور اگر وہاں صفا مروا کی پہاڑی سے وہ بالکل خارج ہے تو ظاہر ہے کہ صحیح صحیح نہیں ہوگی لیکن ایک بات درمیانی اپنے حج کو درست کرنے کے لیے یوں کریں آپ مثال کے طور پر کس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے سے آ رہے ہیں اس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے سے آ رہے ہیں اگر آپ نے صحیح کے چار چکر بھی مکمل کر لیے چار تو ہو جائیں گے تو اب شبہ یہ ہے کہ تین چکر صحیح ہوئے نہیں جو دوسرے راستے تو ہر چکر کے بدلے کو سفا دیں ہے نا چار تو ہو جائیں گے نا اصلی راستے میں تو یہ بات میری سمجھ میں آئی کل سے میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے تو اس کا حل یہی ہے کہ اب ادھر سے گئے ادھر سے ادھر سے اب ادھر سے اب کیا ہو اس کے تو چار چکر ہو گئے نا کہ جو اصلی صفا مروا تو ہمارے مسائل کی کتاب میں کہ اگر اس نے سہی کے اکثر حصے کر لی اور کم حصے چھوڑے یعنی تین حصے چھوڑے تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دے دے تو صحیح ہو جائے گی سبقے کا مطلب کیا ہوگا ایک فکرے کی رقم تین الگ الگ ٹھیک ہے یہ صدقہ ہوگا تاکہ آدمی صبح سے بچ جائے یہ جی آپ نے فرمایا کہ حج کی صحیح نہ کی ودن آپ گیا تو دم بجوا جائیں گے ہم جی. اس نے اگلے سفر میں ادا کر دی پھر ادا کر لے تو صحیح دم دینے کی ضرورت دم, دم دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا اپنے گفتگو میں کہ صحیح کا وقت نہیں تو اگر بعد میں بھی دے بعد میں بھی صحیح کر لے تو ادا ہو جائے گی اب ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں مسائل عرفات و قربانی پہلا سوال ہے عرفات کے میدان میں کوئی شخص مسجد نمبرات کے اس حصے میں بیٹھا رہتا ہے جو حدود عرفات سے باہر ہے تو کیا حج کا رکر ادا ہو جائے گا اس کے اصل میں ہم نے بڑا غور کیا کہ یہ عرفات سے اس حصے کو نکالا کیوں گیا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حد کے لیے تشریف لائے تو آپ نے یہاں خیمہ لگایا جہاں خیمہ لگایا تو زمان قدیم میں یہاں پہلے ہی سے ایک مسجد تھی جو ارفاط سے خاری حصول برکت کے لیے حضور علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد پھر آپ جبل رحمت گئے وہاں آپ نے ظاہر کے خطبہ دیا وغیرہ اب اس کی صورت یہ ہے اس پہ غور کیا جائے یہ مسجد نمرہ یہ اس کا ایک حصہ یہ ارفاظ سے باہر ہے ٹھیک اچھا اب ایک آدمی وہیں بیٹھے صبح سے شام تک تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ خارج رہا لیکن یہاں سے تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کا اگر آپ غور کریں تو جو حصہ ارفاظ سے خارج ہے یہاں تو کوئی گیٹ نہیں وہ داخل کہاں سے ہوگا داخل تو سے ہوا نا اور نکلا بھی عرفات سے لہذا رکن تو ادا ہو گیا ہاں اگر یہاں کوئی دروازہ ہوتا اور شروع سے یہاں آند کر بیٹھ کر یہی سے نکلتا تو اب ظاہر ہے کہ اس کا تو رکن ہی ادا نہیں ہوتا اور اگر وہ منا میں ایسے ہوتا ہوا آیا اور آنے کے بعد یہاں بیٹھا یہاں سے کوئی راستہ تھا نکلنے کا اب تو اس پہ دم بازیب ہو جائے گا اس لیے کہ غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا یہ واجب ہے اس سے پہلے کوئی نکلا تو واجب ترک ہوگا کوئی آدم اس سے میں بیٹھے مجھے معلوم نہیں آپ جوہرات آپ جائیں حجمیں تو دیکھیے کہ وہ گھستا بھی ارفاک کے راستے سے نکلتا بھی ارفات کے راستے سے اور میرے علم کے مطابق یہاں کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے ارفات ادا ہو جائے گا اس کا لیکن یہ اس پر موقف ہے کہ یہاں آپ ثابت کریں کہ کوئی دروازہ نہیں سمجھے نا میری بات تو جب جائے گا تو ارفات سے جائے گا نکل کر نکلے گا بھی تو وہیں سے نکلے گا مغرب میں اس لیے ادا ہونا چاہیے جی ہاں وہ تو خود بھی باڑ لگاتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا چاہیے لیکن ہمارے لوگ باڑھ لگانے کے بعد ہم خود ہی نہیں باڑھیں گے خود ہی بھس جاتے ہیں یہ بھی ایک پریشانی تو یہ مسئلہ آپ جا کر تحقیق کریں اگر یہاں راستہ میرا خیال ہے کہ راستہ نہیں یہاں سے ارفات سے جانا ہوتا ارفاتی سے نکلے گا اس طرح وہ قوف اس کا ادا ہو جائے کیا حج کے بعد اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتے ہیں حالانکہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں ہاں بلکہ کرنا ہی اپنے ہاتھ سے چاہیے تو آدمی کو اطمینان ہو جائے اپنے ہی ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے اور کسی کو وکیل بنا دے تو بھی جائز تو اپنا ذمہ دار آدمی ہو جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہوں کہ وہ اگر آپ کی طرف سے قربانی کر دے تو جائز کیا جدہ میں حلق اور قربانی کر سکتے ہیں ہاں یہ اصل میں کوئی آدمی جدہ میں اگر حلق کرے تو ایک جرم تو یہ ہوا کہ وہ احرام میں یا کپڑے پہن کر اگر وہ کپڑے پہنا ہوا تو اس پہ تو دو دم لازم ہو گئے ایک وہ احرام میں کپڑا پہننے کا اور دوسرا جو ہے وہ حرم سے باہر دم کا تو جدہ میں نہ حلق ہوگا نہ قربانی ہوگی حلق اور قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے جدہ میں نہیں ہوگی کسی شخص نے یہاں پاکستان میں کسی حاجی کو دم کی قربانی ادا کرنے کی رقم دی جی کیا یہ رقم حاجی صاحب وہاں کسی مسکین کو دے سکتے ہیں یا قربانی ہی کرنی ہوگی اگر قربانی کر لی جائے تو گوشت تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہوگی دیکھیے مضافات مکہ میں آپ اب بھی جائیں تو غریب لوگ وہاں موجود ہیں جو حدود حرم میں آتا تو یہ وہ رقم نہ غریب کو دیں گے نہ سب کریں گے اس کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کا ہمارے یہاں کتنا اٹھا تھا پرویزیوں کا کسی زمانے کہ صاحب قربانی کا گوشت کوئی اتنا کھاتا تو نہیں ہے لوگ قربانی کرتے ہیں تو کسی بیوا اور یتیم کو دے دیں یہ تو کیا ہے نہیں بلکہ اس دن خون کا بہانا ہی عبادت بقرعید کسی نے آپ کو دم کے لیے رقم دی تو اس دم میں قربانی آپ کو کرنی ہوگی اور وہاں مضافات مکہ میں ایسے غریب لوگ مل جاتے ہیں کہ جو قربانی کرنے کے بعد آپ ان کو دے دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں اس کا تو آپ ذرا سا مکہ سے نکلیے تو یہ کام وہاں ہو سکتا ہے کوئی حاجی پر دم واجب ہو اور کیے دم کے بغیر اپنے شہر واپس آئے हुँ. تو حدود حرم میں کوئی اور شخص اس کی طرف سے قربانی یا کر سکتا ہے ہاں کسی کو وکیل مقرر کر دے کہ مجھ کے دم تھا لہذا تم میری جانب سے حدود حرم میں دم دے تو دم ادا ہو جائے چھوٹے بچے نابالغ حج میں ساتھ ہوں تو کیا ان کی طرف سے حج کی قربانی واجب ہے نہیں ان پر تو حج ہی نہیں ہے نہ وہ حج کریں تو وہ حج ہے نہ ان کا طباف تربیتی طور پر لوگ احرام باندھ لیں اپنے ساتھ ان کو لے جائیں لیکن ان کا جب حج حج نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان پہ دم اور قربانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا عرفات کا خطبہ سننا ہم پر واجب ہے یا اس کا تعلق ارکان حد سے ہے اگر خطبہ نہ سنیں تو کیا زہر اور اثر ملا کر پڑ سکتے ہیں اصل میں ہمارے یہاں ہمارے امام آغم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بادشاہ اسلام وہاں خطبہ دے امیر المومنین یا امیر المومنین کا نائب ایک بار اس وقت وہ نماز جمع صلاتین زہر اور اثر ملا کر کے پڑھنا وہاں ہے لیکن اب آپ حیران ہوں گے سن کے مکہ کا امام آتا ہے مکہ کا رہنے والا وہ وہاں قسر نماز پڑھا رہا ہے. وہ ہمارے نزدیک اس پر قسر ہی نہیں ظاہر ہے مکہ کا مقیم ہے تو اس کو تو چار رکعت پڑھانی چاہیے وہ وہاں دو رکعت پڑھاتا تو اس پر تو وہ آ, آ, گویا قسر ہے نہیں تو قصر کس طریقے سے پڑھا ہے. اور یہ کرنا امیر المومنی ہے نہ امیر المومنین کا نمائندہ ہے اور وہ خطبہ جو حج میں ہوتا وہ خطبہ حج کے نہ رکن میں سے ہے نہ اس کے واجبات میں سے ہے کوئی اگر اسے نہ سنیں تو شرم اس پر کوئی تعدد نہیں جو آدمی اپنے اپنے کیمپوں میں رہتے خود سعودی عرب کے علما کا فتویٰ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے کیمپوں میں نماز پڑھیں وہ زہر کے وقت میں زمزہ کی نماز پڑھیں گے اور اثر کے وقت میں اثر کی نماز پڑھیں گے نہیں نہیں ایک پٹی دے میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو میں نے شاید یہ کہا اس طریقے سے پٹی باندھے اور ایک ہے یہاں پٹی باندھ سر کے اوپر تو دونوں مختلف ہیں یہاں اگر پٹی باندھے وہ الگ اور یہاں اگر وہ سر پر پٹی باندھے تو ظاہر ہے کہ سر پر اگر ایک چوتھائی سے زیادہ پٹی باندھے تو دم ہو جائے گا ایسی صورت میں ٹھیک ہے اسے میں تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا کہ یہاں پٹان پانچویں حصے کی طرف آ رہے ہیں مسائل منا و مزدلفہ اور رمی آج کل مینا میں وقوف کے لیے جو خیمے لگائے جاتے ہیں ان میں سے بعد اب مزدلفہ میں لگائے جاتے ہیں کیا وہاں پر ٹھہرنے سے وقوف مینا کی سنت ادا ہو جائے گی اگر نہیں تو کیا کیا جائے انہی خیموں میں وقوف مزدلفہ ادا ہو جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ موسلفا تو مزدلفہ موس کا وقوف تو ادا ہو گیا لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ منامے میں سنت ہے اور مضطلفے میں واجب تو اگر کوئی آدمی مینا میں نہ ٹھہرا کسی عوارض کے بنیاد پر تو زیادہ زیادہ خلاف سنت ہوا لیکن اس پہ دم واجب تو نہیں ہوا اور کوشی یہی کرے کہ ان خیموموں سے نکل کر راج جو ہے وہ زیادہ تر اس کا حصہ جو ہے وہ مینا میں بسر کرے یہ مجھے تحقیق نہیں ہے کہ وہ مضدلفہ تک پہنچ گیا لیکن آپ کہتے ہیں یقیناً پہنچ گیا ہوگا مضطلفہ تک تو کوشش یہ کرے کہ منا میں آن کر کے رات بسر کرے اور دیگر اپنی ضروریات کے لیے خیموں میں جا کر مستلفا میں وہ گزارا کرے اور مستطلفہ اگر وہ ہے تو وہاں مضطلفے کا وقوف جو ہے وہ واجب وہاں سے ادا ہو جائے لیکن کوئی آدمی اگر منا میں نہ ٹھہرے مستلفہ ہی میں رہے چونکہ وہ سنت ہے تو خلاف سنت تو ہوگا لیکن اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہوگا حج کے تیسرے دن یعنی کو حاجی رمی اور قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر طوا کے زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پورا دن مکہ میں گزاریں اور رات مینا میں کوئی ضرورت اگر ہو نہانے دھونے کپڑے وغیرہ دھونے میں تو تو کوئی حرج نہیں لیکن سنت یہی کہ اپنی ضروریات سے پاریک ہو کر زیادہ تر وقت جو ہے وہ مینا ہی میں گزاریں لیکن اس پہ شرم کوئی تعدب نہیں کوئی جرمانہ وغیرہ لیکن کوشش یہی کریں کہ زیادہ وقت مینا میں گزارا جائے ان سوردوں میں رمی کرنے کے لیے وکیل بنایا جا سکتا ہے ہاں ہم نے اس پہ بہت غور کیا بڑے بڑے علماء سے مراسلت کی مسائل پوچھے مگر اس کی گنجائش ہمیں کہیں نہیں ملی کہ رمی کرنے میں کوئی آدمی کسی کو اپنا وکیل بنائے رمی اس کو خود کرنی ہوگی شیطان کو کنگری خود مارنی یہ تو لوگوں نے اس کو بلا وجہ کے ہوا بنا لیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پس رہے ہیں کچل رہے ہیں آپ مغرب کے مت چلے جائیں بھائی زیادہ سے زیادہ مایوب لکھا علمان لیکن جہاں لوگ جاں بھاگ ہو رہے ہوں تو, تو مغرب کے بعد بھی رمی جائے اور ایک اصول میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت نے کتنا بہترین اصول رکھا کہ لوگ بلا وجہ دو دو سو چار چار سو آدمی جاں بھاگ ہو رہے ہیں جناب اے اے کیا نام رمی کرنے میں آپ دیکھیے ہمارے یہاں اور کیجیے اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیں حاجی حضرات ہمارے یہاں دینی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے جیسے آج اگر رمضان کا چاند نظر آیا تو آپ نے روزہ تو نہیں رکھا نا لیکن ترابی پڑھ رہے ہیں نا آج کیوں پڑھ رہے ہیں ترابی رمضان شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو ان تین دنوں میں جو آنے والی رات ہے وہ گزرے ہوئے دن کے ماتحت یعنی یہاں نظام یوں اس کو الٹا سمجھیں آپ کے وہ جو آنے والی رات یہ جو دن گزر رہا ہے یہ اس کے تحت تو کوئی آدمی آج کی رمی صبح شادی سے پہلے تک بھی اگر کر لے تو رمی ہو جائے گی تو کتنا وقت کسی کو وکیل بنانے کی کیا ضرورت بلا وجے لوگوں کے پیروں میں ان کر مرنے کی کیا ضرورت ٹھیک <تصفح> اسی طرح تینوں دن کی جو رمی ہے اگر آپ بات مغرب کے بھی اگر آپ کر لیں تو رمی ہو جائے گی البتہ کوئی چوتھے دن اگر وہاں رکے تو اس کی رمی غرو آفتاب سے پہلے ہے وہ غروب آپ کے بعد نہیں. درست نہیں ہوگی لیکن وہ کب جبکہ وہاں چوتھے دن آدمی رکے مضطلبہ نے رقوف کا صحیح اور متنون طریقہ تفصیل بتائی اس کا تفصیلیں کیا بتایا بس وہاں ٹھہرے آدمی اللہ اللہ کرے عبادت کرے دعائیں کرے جو آج کی کتابوں میں دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑے اللہ سے مرفرت چاہے الہ حاضر نے کہ کم کھائے اور راتیں تو سونے کی بہت ہے ساری رات جو ہے وہ ذکر و اذکار میں گزارے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے خاندان کے لیے بار بار حج کے لیے اپنے والدین کی مقرط کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقرت کی دعا کرے رات بھر جو ہے وہ عبادت میں گزارے یہی مصنوع طریقہ ہے جب حتل امکان سونے اور آرام کرنے سے بچے وقوف کا وقت مزدل وہ جب اجالا ہو جائے اس کے بعد فوراً وہاں سے جانا چاہیے صبح شادی کے بعد جب اجالا ہو جائے صبح سعودی سے یعنی اجالا ہونے تک کا یہ وقوف کا وقت ہے اجالا جب ہو جائے فوراً اپنے مینا کی طرف آ جائیں مینا میں جمرات کی موجودہ شکل بالکل تب تبدیل کر دی گئی ہے اور کمکری مارنے کی جگہ وہ کافی لمبا کر دیا گیا ہے کیا اس پر رمی ہو جائے گی اب یہ سعودی حکومت جانے کیا کیا تبدیل کر دے گی پتا نہیں کہاں تک پہنچے گی کوئی سے تو ملتا نہیں اب اس میں ہم ایک درمیانی راستہ یہی بتاتے ہیں کہ جو جمرات بنے ہوئے ہیں تو درمیان میں کنکری ماری جائے غالب گمان یہی ہے کہ یہ تھا وہ ستون تو کچھ ادھر سے بڑا دیا کچھ ادھر سے بڑا دیا غالب گمان یہ ہے کہ جو اس کا بیچ کا حصہ ہے وہ صحیح معنی میں وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ شیطان کا ایک ستون بنا ہوا تھا اب یہی مشورہ میں دے سکتا ہوں آپ کو کوئی نئی تحقیق علماء اگر کریں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی لیکن احتیاط اسی میں برتیں کہ بیچ میں کنکڑی اگر کسی نے رمی کی ترتیب بدل دی تو کیا اسے دم دینا ہوگا کیسے مسئلہ چھوٹے چگان کو مارنا تھا پھر درمیانے کو پھر بڑے کو یہ بڑے دماغ یہ خلاف سنت ہے دم نہیں ہے اس پہ ہاں خلاف سنت ہے دم تو اس ترتیب میں یعنی پہلے قربانی کر لی یا بعد پہلے حلق کر لیا اس ترتیب میں تو وہ واجب اگر ٹریفک کی وجہ رش کی وجہ سے کوئی ملزلم نہیں پہنچ پاتا تو کیا اس پر دم ڈالنی ہوگا اصل میں بعض آوارض تو ایسے علماء نے لکھے کہ جیسے مستلقہ میں نہیں روکا جیسے خاتون ہیں بیماری کی وجہ سے کوئی ایسے آوارض کی وجہ سے اگر وہاں نہیں رکا تو اس پر دم نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں تو اس کا اس قسمہ کیا جائے گا کہ وہ رش کی وجہ سے پہنچا نہیں لیکن گزرا تو صحیح مدلفہ سے مگر اس کے وقت میں نہیں گزرا سمجھ گئے نا یہ ہاں تو اس پہ دم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر گزرا ہی نہیں نہیں گزرے کا راستہ ہوئی ہاں پھر جی ہاں پھر پھر تو دم ہوگا اس پر اگر مزلفا سے گزرا ہی نہیں وہ ملتلفا میں اس نے وقوف ہی نہیں کیا وہ تو واجب ہے ہمارے یہاں تو اس صورت میں دم ہوگا اس کا کیا دس دن حجا کو رمی سے قبل زیارت ہو سکتا ہے کیا کیا دس دنہجا کو رمی سے قبل ہوا کی زیادہ ہو سکتا ہے اصل میں اس میں بہر شریعت نے جو ترتیب لکھی نا واجبات تو واجبات کی ترتیب اسی طریقے سے کہ پہلے رمی کرے رمی کرنے کے بعد قربانی کرے قربانی کے بعد حل کرے اور حلق کرنے کے بعد میں اب طواف زیارت کرے لیکن ملا لی تاری وغیرہ کی عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے پہلے رمی کرنے سے پہلے اگر اس نے طواف زیارت کر لیا تو خلاف سنت تو یہ ہوگا لیکن اس پر دم نہیں ہے طواف ہو جائے گا تیرہویں کو رمی کا کون سا وقت بہتر ہے نہیں تیرہویں کی رمی کی کوئی خاص فضیلت جی تیرہ تاریخ کو رمی کا کون سا وقت بہتر ہے تیرہ تاریخ کی رمی کی کوئی خاص فضیلت ہے یعنی وہ جو آخری رمی تو اس میں یہ کہ وہاں اگر ٹھہریں لوگوں میں تو یہ غلط فہمی ہے کہ سورہ غروب ہو جائے تو رمی جی ہو جائے نہیں اگر وہاں صبح شادی ہو جائے اب صبح شادی ہونے کے بعد ہمارے یہاں صحیح وقت و ظہر کے بعد ہی کے بعد اعلی حضرت نے بھی کسی کو نقل کیا کہ وہ زوال کے بعد ہے ہمارے صحیح مذہب میں لیکن غروب آفتاب سے پہلے اب سوالات کا چھٹا حصہ مسائل حج و عمرہ پہلا سوال کن دنوں میں عمرہ کرنے کی ممانعت ہے اگر ان ممنوعہ دنوں میں عمرے کا احرام باندھ لیا تو کیا کرے اس میں ہے اصل میں نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن ایسے ہیں کہ جس میں عمرہ نہیں کرے گا اور اگر کسی نے عمرے کا احرام باندھ کر طلبیہ پڑھ لیا عمرے کی پوری تیاری کر لی اب وہ کیا کرے گا دم دے گا احرام اتارے گا اور تو اس کے بعد عمرے کی فضا کرے حضور یہ تیرہ تاریخ کے لیے جو فرمایا آپ نے تو تیرہ تاریخ کو اگر وہ صبح صادق کا رک گیا رکا رہا تو پھر اس کی بازی ہوگی اسی حد اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے رکنے کی باقی ظاہر ہے جتنا ووٹ ڈالو گے اتنا بیٹھا ہوگا جو آپ نے زیادہ کام کیا تو اس کا زیادہ سواب ہوگا ایک جب واجب ہو گیا تو واجب کی ادائیگی کا کیا سوال واجب کی ادائیگی کا سواب تو ملے گا جب واجب ہو گیا وا, واجب مطلب کرنے کے لیے لوگ روکتے ہیں کہ واجب ہو جائے اس کے لیے روکتے ہیں اچھی بات ہے اس کے روکنے میں کیا ایک مزید ایک واجب کا سواب مل گیا آپ کو بہت سارے رش سے بچ جاتا آدمی ہڑبونگ سے بن جاتا کراچی سے جو افراد حج کے لے جاتے ہیں وہ عمرے کے بعد احرام سے پاری ہو چکے ہیں اب وہ حد سے پہلے مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے جی تو کیا اب وہ مدینہ شریف سے حج کران کا احرام باندھ سکتے ہیں اس میں اصل میں میں اختلاف مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وہ اس پر فتویٰ دیا کرتے کہ کران کا احرام تو اپنے اصلی وطن سے باندھے یہ ہے ٹھیک ہے نا اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اگر عمرہ کر کے مدینہ شریف میں اگر چلا جائے تو وہاں سے بھی کران تحرام باندھ سکتا بلکہ خود آپ کے یہاں سے بھی یہی فتوا جاری ہوا ہے آپ کے یہاں سے بھی یہی فتوا جاری ہوا کہ مدین منگ سے اگر وہ کا احرام باندھ لے تو جائے یاد مفتی صاحب کے پتہ وقار علم میں دو فتوے سے موجود ہیں کہ اگر وہ عمرہ کرنے کے بعد مدرسی چلا جائے آہ. اور پھر وہاں سے اچھے کران باندھ لے تو باندھ سکتا ہے اچھا بڑا نے جو ہمارے وقت جو بتایا مسئلہ وہ یہ تھا या. اگر وہ ہے تو جائے کہ وہاں سے جب باندھ اس لیے میں نے آپ کا بھی فتویٰ نقل کر دیا نا آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہاں سے باندھ سکتا میں آپ کو چھوڑا تو نہیں نا میں اگر آپ بان سکتا اگر آپا کی حج ایران کی نیت سے مکہ مکرمہ جا کر عمر سے فراغت کے بعد احرام برکار رکھتے ہوئے مدینہ شریف جائے احرام احرام برقرار رکھتے ہوئے احرام برقرار سارے رکھتے, سارے رکھتے ہوئے ہاں اس کو احام کی پابندی کرنی پڑے گی جا؟ جائے جی اور ہاں اور وہاں سے اسی احرام سے کر حج کرے جی تو جی اس کا اس طرح حج حجے کرنا کہتا ہے نہیں جی نہیں آپ تو بتا رہے ہیں نا کہ احرام حج ارام تو ہو جائے گا لیکن اس پر اس وقت تک کی پوری پابندیاں ہوں جب تک بھی وہ رہے گا چاہے کہیں بھی جائے اس پر احرام کی پابندی ہوگی جی نکال سے نکل جائے گا وہ جی میکاس سے تو نکل جائے گا مکاط سے نکلنے کے بعد ہے تو احرام میں احرام میں رہے گا نا احرام جب احرام اگر کھول دے تب تو مسئلہ ہے نا جب وہ احرام میں رہے گا تو کیا رہتا گا اپنے اوپر زبردستی سوال کر رہا ہے نا پابندیاں لیکن ایسا ہوتا نہیں میں نے مسئلہ ہے تو آپ نے پوچھا مگر ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی آدمی کتنے دن تک اس کو برداشت کرے یہ ہوتا نہیں بعض افراد کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمرہ کرنا نہیں چاہیے جی بلکہ صرف طواب کرنا چاہیے تو کیا مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نیت کر کے عمرہ ادا کرنا بہتر نہیں ہے میں نے دونوں طرف سے جہاز چاہے وہ جگہانہ سے عمرہ کرے یا مسجد عائشہ سے کرے دونوں عمرے جہاز ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے تو ارشاد فرما کے وہاں سے احرام بان کراؤ مسجد عائشہ سے اگر کوئی ایسا جرم سرزد ہو جن کا محرم کو تو علم نہیں हाँ. بلکہ کسی اور نے ایسے متوجہ کیا हुँ. تو کیا اس کے متوجہ کرنے پر دم یا صدقہ واجب ہوگا یا نہیں آ, مثال کے طور پر اس نے کیا کیا کہ بجائے رمی کرنے کے اور حلق کر لیا یا قربانی کر لی پھر کسی نے کہا بھئی آپ نے رمی کیا یا نہیں اور یہ کرنے کی رمی تو میں بھول گیا اب کیا کیا جائے ظاہر اس کے متوجہ کرنے پر یہ متفق ہو گیا کہ اسے واجب واجب ہوا تو دم کو دے گا مرد کسی محرم عورت یا خالہ زاد چچا جات یا ماموزات کے لیے نفل طواف یا عمرہ کر سکتا ہے یا کیا اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے ہاں ہمارے یہاں تو علماء نے لکھا کوئی زندہ آدمی کسی زندہ آدمی کے لیے سال ثواب کرے تو بھی جائے سمجھے تو کوئی بھی کر سکتا خاتون بھی کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا اپنے اززہ کے لیے اپنے والدین کے لیے کباب کے لیے جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی کر سکتا ہے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کر سکتا ہے جیرانہ حدود حرم میں ہے یا ہل میں یا ہل سے باہر ہے یہاں اصل میں لوگوں کو غلط فہمی ہم بھی جب حج کرنے گئے کچھ لوگ وہاں سے گئے بغیر احام کے آیا تو لوگوں نے دم لاد دیا کہ بھائی وہ چالیس آدمی گئے تھے لہذا چالیس کے چالیس دم دے یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضب ہن سے لوٹ تو لوٹنے کے بعد جئی میں نے تقریباً شاید سترہ دن قیام کیا تو قیام کرنے کے بعد وہاں سے احرام باندھا اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ شاید یہ میکات ہے وہ میقات کے اندر ہے میقات اس سے بھی کہیں دور ہے وہ یہ میقات نہیں اگر کوئی آدمی گھومنے کے لیے وہاں چلا جائے اور بغیر احرام کے آ جائے یا کچھ لوگ احرام باندھیں کچھ لوگ احرام نہ باندھیں تو وہ ہل کے اندر ہے سر جو مرد حضرات قرآن شریف پڑھنا نہ جانتے ہوں اور نہ ہی اردو جانتے ہوں وہ طوف تعیب اور منا عرفات میں کیا وضاحی پڑھیں اب بتائیے کچھ بھی نہیں جانتے تو ساری زندگی کیا کیا ہے ایک بات یہ چلو بل کوئی ایسا مرد مجاہد مل جائے جس نے کوئی کیا ہی نہیں اب ایسی صورت میں نمازوں کا تو مسئلہ ہے اس کو نمازیں تو سیکھنی ہوں چار صورتیں اطہیا درو شریف دعا قنوت وغیرہ یہ تو کم سے کم سیکھنا ہو لیکن فرض کیجئے کہ کوئی چند صورتیں جانتا وہ اپنی نماز صحیح کر لیتا اور دوسری کچھ نہیں پڑھ سکتا تو سب سے بہترین دعا درو شریف جہاں جائے وہ درو شریف پڑھتا ہے یہی بہترین دعا حج بدل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے جی اصل میں دیکھیے جو عام طریقے سے جو لوگ حجے بدل کرتے ہیں یہ حجے بدل نہیں گھڑی کا خیال رکھیے ہاں بھائی ذرا گیارہ بجے فارغ ہونے ٹھیک حج بدل شرعی یہ ہے کہ ایک آدمی پر حج فرض وہ ایسے عوارض میں مبتلا ہو گیا کہ خود حج کرنے نہیں جا سکتا اب کسی آدمی کو نامزد کرے کہ تم میری طرف سے حج کرو یا حج فرض تھا حج کے پیسے دے کر وسیعت کی کہ دیکھیے مجھ پر حج فرش تھا اور میری طرف سے حج کرایا جائے یہ ہے اصل میں شرعی حج بدل جو صاحب کرنا چاہیں ایسا شرعی حج بدل تو وہ ہمارے پاس آئیں پورا اس کا طریقہ سیکھیں اس لیے کہ شرعی حج بدل اگر کوئی کرے اور اگر وہ حج اس کا ناقص ہو جائے یا فاسد ہو جائے تو حج کرنے والے کو پورا جرمانہ دینا پڑے گا لوگوں اس کے مسائل معلوم ہیں لوگ اخبار میں گٹائف دیتے ہیں کہ بھائی ہم حج بدل کے لیے تیار ہیں کروا لو اگر اس کے شرائط پڑھے کہ جناب اگر کوئی گڑ ہو گئی تو یہ کتنا لیتے ہیں آپ جناب دو لاکھ کتنا لیتے ہیں دو لاکھ تیرہ ہزار روپے واپس کرنا پڑیں گے کوئی جائے گا حج بدل کے لیے تو حج بدل کے لیے کوئی اچھا عالم پکڑیں جس کو سارے مسائل یاد ہوں اور وہ شرعی حج بدل اور یوں ہی جیسے آپ نے حج کیا حج بدل یہ عرف میں کہ بے حج کرنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب اپنے والد کو پہنچا دیا یا والدہ کی طرف سے والد کی طرف کر لیا تو یہ وہ شرعی حج بدل نہیں ہے لیکن اگر کیا تو ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا ساتواں حصہ عورتوں کے مسائل حضور ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے سولہ سال قبل حج کیا تھا لیکن وہ حج میرے والد صاحب نے کروایا تھا تب میں شاید استطاعت نہیں تھی الحمدللہ اب میں حیثیت رکھتی ہوں اور حج پر جا رہی ہوں آم. تو کیا میں حج بدل کروں یا میرا اپنا حج ہوگا سولہ سال میں اصل میں خاتون جوان ہو جاتی ہے اگر اس نے اپنے والدین کے ساتھ بھی حج کر لیا اس کا شرعی حج ادا ہو گئے تو اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے کرے کسی کے ساتھ سواب کے لیے کرے حج لیکن وہ حج اس کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گئے سولہ سال قبل حج کیا تھا کب یا تو وہ کہ وہ بالغ تھی یا نہیں یہ تو اس سے پوچھا جائے نا ہاں سوال نامکمل ہے اگر وہ بالغ تھی سولہ سال ساڑھے پندرہ سال میں کیا پونے سولہ سال میں کیا ہو اگر وہ بالغ ہے تو اپنا حال تو وہ بتائے گی نا تو اگر اس میں کیا ہو تو اس کا حج شریف ادا ہو گیا اس کے بعد اب چاہے کسی کی سال سماپ کے لیے کرے یا اجے بدل کرے یہ جائے اور اگر اس نے جوان ہونے سے پہلے حج کیا اب یہ جو حج ہوگا یہ اس کا اصل حج ہوگا جو, جو اس کو اپنا کرنا ہوگا دونوں مسئلے میں نے بتا دی جی. عورتیں چہرے کا کتنا حصہ کھلا رکھیں گی کیا پیشہ پوری کھلی رکھنی ہوگی کیا عورتیں ایران کے حالت میں دستانے اور جرا پہن سکتی ہیں اصل میں یہ منہ کی ٹکلی جس کو کہتے ہیں کہ اس کو کھلا رکھنا اور دستانے اور موزے خاتون جو ہے وہ پہن سکتی ہے بن جوتے بھی پہن سکتی ہے اور اس میں کھلا چہرہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کھلا بلکہ کوئی ایسی آڑ کوئی پنکھا یا کوئی گتا ایسا رکھے کہ جو چہرے پہ نہ ہو لیکن لوگوں سے پردے میں آڑ رہا اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی فرمایا خواتین کے لیے فرمایا کہ وہ بے پردہ ہوں چہرہ کھلا رہا اور مردوں کے لیے کہا جیسا قرآن یدومی نقصاد ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرو فرمایا اگر پھر بھی کوئی آدمی خواتین کو دیکھ رہا اعلیٰ حضرت فرمایا کسی خاتون کے بغل میں شیر کا بچہ اور جو کسی خاتون کو دیکھے لپک کر اس کے منہ کو نوچ لے اب بتاؤ کیا وہ آدمی کسی عورت کا چہرہ دیکھے گا خوف کی وجہ نہیں دیکھے گا تو کتنی پیاری بات کہی پر میں حکم شرح تو اس سے افضل حکم شرح جو ہے وہ تو اس سے بھی افضل ہے کہ حکم جو ہے شریعت کا وہ اس سے افضل ہے لہذا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بے پردہ ہوں. ہمیں حکم دیا گیا کہ نظریں نیچی ہوں تو اس طرح خاتون کوئی گتہ یا کوئی ایسی چیز ایسے سامنے رکھ لیں جس میں مردوں کو چہرہ نظر نہ آئے عورتیں احرام کی حالت میں سونے چاندی امیٹیشن وغیرہ کے زیور پہن سکتی ہیں یا شیشے کی چوڑیاں پہن سکتی ہیں سونے چاندی کے زیور پہننے میں تو کوئی حرج نہیں امیٹیشن جیولی تو ہمارے یہاں کراچی میں بھی ناجائز مکہ میں بھی نا وہ نہیں پہننا چاہیے کسی صاحب نے ابھی میں نے دیکھا کوئی چھوٹا کتابچہ نکالا کہ بھائی وہ امیٹیشن جیولی جو جیول وہ جائز حالانکہ صدر الشریہ نے اس کو ایک قول پر تو حرام لکھا مکرو تحریمی تو سب نے لکھا بہار شریعت کا سولہواں حصہ اس میں یہ سارے ڈیٹیل موجود ہے کہ خواتین انویٹیشن جیولی جو ہے پیتل کی تانبے کی وہ نہیں پہن سکتی نہیں پہننا چاہیے اچھا رہا چوڑیوں کا معاملہ پلاسٹک چونکہ دھاند میں پلاسٹک کا کوئی زیور ہو چوڑیاں ہوں کچھ بھی ہوں وہ پہن سکتی میں جس وقت حج کمیٹی میں تھا حکومت پاکستان کی جانب سے تین سال ہم حج کمیٹی میں اپنے حاجیوں کے انتظام اور انفرام کے لیے جاتے ہیں. تو حکومت پاکستان میں ہم نے اور بنگلہ دیش یہ پابندی لگائی کہ خواتین کانچ کی چوڑیاں پہن کر نہیں آ تاکہ حاجی کیمپ ان کو ٹریننگ دی جائے اس لیے کہ طباخ میں چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں جب چوڑیاں ٹوٹتی ہیں تو نیچے گرتی ہیں تو لوگوں کے پیر زخمی ہوتے ہیں خون آلود ہو جاتے ہیں بے وضو ہو جاتے ہیں تو اس لیے کانچ کی چوڑی تو ویسے بھی نہیں پہننی چاہیے کہ تباہ میں وہ ضرور ٹوٹتی اور اس سے لوگوں کے قدم زخمی ہوتے اور جو باوضو لوگ ہیں وہ بے وجو ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں کیا ہے ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان اب تو کچھ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے کانچ کی چوڑیوں کا لیکن کانچ کی چوڑیاں اس غرض سے نہیں پہننی چاہیے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو تانبے اور پیتل کی جو چوڑیاں ہیں اس لیے پہنتے کہ آج کل ڈکیتی ہو جاتی یہ ہوتا ہے تو اس پر سونے کا پانی چڑھا دیتے تاکہ ایک برقرار ہے محفل میں ایسا نہ ہو کہ بھئی اس کا تو بالکل دیوالی آئے بےچارے نہ کان میں بندے ہیں نہ گلے میں ہار تو اس کی تجویز میری یہ ہے کہ آپ چاندی کا زیور بنائیں چاندی تو ظاہر ہے ساتون کے لیے جائے چاندی کا زیور بنائے اس پر سونے کا نکل کریں اس کو استعمال کریں تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے جائز ہو بجائے اس کے تاندے پیتل یا لوہے اس قسم کی اس کو استعمال نہ کریں پلاسٹک وغیرہ جو ہے یہ دھاگ نہیں پلاسٹک کی چوڑیاں یا اس کا زیور کسی بھی حید میں ہو وہ جائز احرام کی حالت میں باز ہوتے ہیں سروں پر کیپ یا ٹوپی رکھتی ہیں کیا جائز ہے اب وہ اصل میں کیف اس لیے نہیں رکھتی جیسے کرکٹ والے رکھتے کہ ڈوب نہ وہ اس لیے کہ تاکہ اس پہ ایسا پردہ ڈالا جائے کہ تاکہ چہرہ نظر نہ آئے اگر وہ اس طرح پردہ ڈالیں تو دم ہو جائے گا اس طریقے سے کیب پر یوں پردہ ڈالا جائے کہ وہ لٹک رہا جس کو کہتے ہیں اردو میں گونگٹ اس قسم کا تو ظاہر ہے کہ یہ جائے چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے کپڑا یہ, یہ, یہ کپڑا ہلتا رہتا ہے اور ہوا میں بھی چہرے پہ لگ جاتا ہے آ, اگر چہرے پہ لگے پورے تو پھر ظاہر ہے وہی حکم ہے کہ کا ہو عورت نے آرام کے لیے اس طرح کا جوڑا بنایا سر وغیرہ اس سے چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی اور رمال در پر اور سکتی ہے ہاں کوئی اور نہیں اس کو اوڑ دیں عورتوں کے بالوں کی تقسیم کے متعلق وضع فرما دیں کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا اصل میں کہ جب خواتین عمرہ حج کر لیں صحیح کر لیں تو اپنے سارے بالوں کو پیچھے سے سمیٹ کر ایک پورا بال جو ہے وہ کاٹے یہ ان کی تقسیم ہے کیا عورت بغیر چپل اور جوتے پہنے ننگے پیر مکہ شریف اور مدینہ شریف کی گلیوں میں چل سکتی ہیں आ, چلنے کو تو چل سکتی ہے لیکن ہمارے نزدیک قباہت ہے کہ حج کے موسم میں گلیوں میں اتنی ہلاکت ہوتی ہے اتنی گندگی ہوتی ہے کہ جب آپ ننگے پیر چل کر مسجد نبی پہنچیں گے تو پیر کیسے دھوئیں صاف کیسے کریں گے آپ پیر تو اس لیے مسجد نبی اور حرم شریف کو غلازت سے بچانے کے لیے چپل پہننا ضروری ہے تاکہ چپل اتار کر حرم شریف میں داخل یہ میری تجویز ہے چلنے کو تو چلتے رہے آپ ننگے پیر مدین شریف جا کراچی میں بھی گھومے ننگے پیر کیا فرق پڑتا لیکن خرابی ہے کہ آپ مسجد ندی میں داخل اور پیر میں غلازت لگی ہو تو آپ کیسے صاف کریں کہاں سے پانی لائیں پانی کے لیے پھر آپ کو ایک کلو میٹر دور جانا پڑے گا تو اس لیے چپل یا جوتا پہن کر کے رہیں تاکہ اس کو اتار کر پیر صاف ستھرے رہیں مسجد یا حرم شریف میں جانے میں کسی قسم کی آڑ نہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دوران رہائش عورت اکیلی کہیں آ جا سکتی ہے ہاں چونکہ وہ تو اتنی مسافیت نہیں ہوتی اصل میں عورت کسی بلڈنگ میں اکیلی تو نہیں ہوتی کچھ خواتین مل کر کے سودا سلب خریدنے کے لیے جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی نماز کا الگ انتظام ہے کیا وہاں عورتیں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں پہلی کہہ دی آپ کو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے یہ حضور نے یا تو حکم مکہ میں دیا یا حکم حضور نے مدین شریف میں دیا اس سے مردوں کی نماز پڑھ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر مردوں کے سامنے خواتین کی صف ہو جیسے ایک سب خواتین کی اور پیچھے مردوں کی یہ دس ہزار سفید اگر ہو گئی تو ان سب کی نماز فاصل ہو جائے جیسے ہمارے یہاں لوگ جہاں جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں آگے خاتون کھڑی ہوئی ہیں تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ جو ان کی نماز فاصد ہو جاتی ہے مکہ میں تو عمل یہی ہوتا مدینی شریف میں تو چلیے انہوں نے الگ پوشن کر دیا لیکن مکہ مکرمہ میں تو عموماً خواتین حرم کے اندر آ جاتی ہیں مردوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ان کے پیچھے پڑنے والوں کی نماز فاصد ہو جاتی ایک عورت نے عمرے کا طبق کر لیا ابھی صحیح نہیں کی اور مہاواری شروع ہو گئی تو کیا کرے؟ میں نے پہلے بتا دیا نا کہ چونکہ سفا مروہ میں تہارا شرط نہیں ہے تو سفا مروہ ہو جائے گا عورت اگر حائزہ ہے اور واپسی کی سیٹ کنفرم ہے اب عورت اجارت کس طرح کرے اور کر لیا تو کیا سزا ہوگی اصل میں اب اتنی پابندیاں نہیں ہیں اپنے ٹکٹ کو سیٹ کو موخر بھی کر سکتی کسی زمانے میں یہ قافلوں کے ساتھ جب جاتے تو بڑی پریشانی ہوتی کہ بھائی ایک خاتون کے لیے سو آدمی کا قافلہ کیسے روکے گا اس وقت تو پریشانی ہوتی لیکن اس وقت کوئی پریشانی نہیں اپنی سیٹ موخر ہو سکتی ہے کوئی اگر چارے کار ہو ہی نہ کوئی اس کا حل نہیں نکلتا کہ ایسی صورت میں وہ ایسی ہی حالت میں تباہ کرے اور تباہ اور سعی کرنے کے بعد ایک بدنا دے یعنی یہ اونٹ یا گائے کی قربانی دے تو حج صحیح ہو جائے عورت عمرے کا ایران باندھے ہوئے اور حائزہ ہے اب حج کا وقت آ گیا ہے وہ کس طرح حج و عمرے سے ایک ساتھ دست بردار ہوگی وہ عمرے کے احرام کو حج کے احرام میں بدل دے حج کی اے اے نیت کر لیں اور نیت کرنے کے بعد حج بجا لائے ممانیت کے دن ختم ہونے کے بعد عمرے کا اعادہ کر لیں یعنی عمرے کی قضا کر لیں عورت عمرے کی نیت کہاں پر کرے گی نیت اگر مدینہ شریف سے عمرے کی نیت کر کے مکے پہنچے اور معواری شروع ہو جائے یہاں تک کہ ایا میں حج شروع ہو جائیں تو اب کیا اب وہ کیا کرے نیچ کون کون سے ارکان عورت ادا کر سکتی ہے اور کون کون سے نہیں آپ نے چونکہ عمرے کا ہی پوچھا خالی تو عمرے میں تو یہ ہے کہ اگر وہ کراچی سے احرام باندھ کر گئی بلکہ باندھنا یہیں سے چاہیے اگر وہ حائضہ بھی ہو تب بھی یہیں سے احرام باندھ کر کے جائے مدین منورہ میں حاضہ ہو تب بھی وہاں سے احرام باندھ کر جائے جانے کے بعد جو اپنی رہائش گاہ وہاں رہے وہاں رہنے کے بعد میں جب ایام ختم ہو جائیں تو غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اب احرام کے جو ارکان ہیں وہ بجا لائے اس سے پہلے ذکر و اذکار کرتی رہے جو بے ودو بے غسل کے جو چیزیں پڑھنے کی سبحان اللہ الحمدللہ کل میں صحیح بہ د شریف وغیرہ یہ پڑھتی رہے بے آئی نہیں پرانی مجید کی تجاوت نہ کرے اور ٹھہرے لیں پاک ہو جائے تو غسل کرے غسل کرنے کے بعد اب کعبے کا تباہ کرے اور صحیح کرے کسی عورت نے عمرہ نہیں کیا اور ماہواری شروع ہو گئی اب وہ انتظار کر رہی ہے کہ ان ایام میں مولم نے مدینہ شریف جانے کے لیے کہا تو وہ کیا کرے عمرے کا ایران باندھ لیا عمرے کا ایران باندھ لیا اور ماہواری شروع ہو گئی عمرہ ادا نہیں کیا عمرہ اگر اس نے ادا نہیں کیا تو ایسی صورت میں تو نہیں جا سکتی ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ اس طریقے سے عمرہ کر لے ناپاکی کی صورت میں تو دم بھی دینا ہوگا اور اس کا ارادہ بھی کرنا ہوگا اوارن سے نتواں اگر کسی کے کسی کو دہران طواف یا مسجد احرام یا مسجد نقوی شریف میں اچانک شروع ہو جائے تو کیا کفارہ دینا ہوگا تو اب نکل جائے کفارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور فوراََ نکل جائے اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں عام مسجدوں میں بھی جانا جائز نہیں ہے تو مسجد حرام مسجد نمبی میں فوراً نکل جائے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال حج سے پہلے ہو جائے آہ. تو اب وہ عورت کیا مکہ میں ہی رہے گی یا حج کرے گی یا بغیر حج کے واپس وطن آ جائے گی نیت کیا وہ وطن واپسی سے قبل مدینہ شریف حاضری دے سکتی ہے اگر اس عورت کے ساتھ کوئی محرم بھی نہ ہو تو کیا کرے اصل میں عموماً آج کل لوگ اکیلے تو کوئی نہیں جاتا گروپ کے ساتھ جاتا ہے تو گروپ کی عورتیں اس کی دیکھ بھال کریں وہ حج کے ارکان ادا کریں اسی طرح مدینہ شریف کی حاضری بھی ہو اور اسی طرح اپنے گروپ کے ساتھ کراچی یا اپنے وطن چلی جائے اس کی وجہ ہے کہ اکیلے بھی اگر نکلے گی تو بات تو وہی ہے کہ بھائی سفر کے لیے محرم کہاں یعنی اگر وہ سب چھوڑ کر اگر آئے تب بھی تو وہ آباد ہیں اس لیے اس کو حج سے محروم نہ کیا جائے وہ حج کر لے حج کرنے کے بعد مدینہ شریف حاضری بھی دے اور ان خواتین کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ اپنے وطن پہنچ جائے اگر عورتیں روزانہ عمرہ کریں تو اس صورت میں بھی ایک پورا بال کاٹنا ضروری ہے ہاں اس کا استعصہ اصل میں کہیں نہیں ہے ہماری نظروں سے کم سے کم نہیں گزرا اس کو بال تو بہران کاٹنے ہوں گے لیکن ایسا عموماً ہوتا ہے عورتیں اتنی تندرست نہیں ہیں کہ ایک دن میں چار پانچ یا دس پندرہ عمرہ کریں لیکن اگر کہیں اس کا اسٹپ مل جائے ہمارے مفتی صاحب اگر بیٹھیں ہو آئے نا اچھا ماجال مجھے معلوم نہیں آپ بیٹھے تو آپ اگر دیکھیں اس کا استعفنا کہیں مل جائے تو ہمارے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا نا کہ مرد بالکل بال, بال اس کے سر میں نہیں کھالی اس طرح لگا اس لیے کہ بغیر اس کرے کہ چاہے وہ دو چار بال بھی نکل آئے لیکن اس طرح ضرور لگانا ہوگا اس کو یعنی کہ ایک دو عمرہ کرے تو اب استعفنا مل گیا عورت کو کہ اب وہ قصر نہ کرے ایسا کوئی جزیہ کم سے ہماری نظر سے نہیں گزرا جب عورتیں مینا عرفات اور مضطلفہ میں مخصوص ایاب میں ہوتی ہیں تو کیا وہ قرآنی آیات زبانی پڑھ سکتی ہیں دوسری صورت میں کیا پڑھنا چاہیے وہ شریف پڑھیں وہاں کی دعائیں پڑھیں بے این ہی قرآنی آیت کو نہ پڑھیں درو شریف سبحان اللہ علیہ الحمدی تیسرا کلمہ ہے چوتھا کلمہ ہے اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ پڑھیں توبہ استقفاق وغیرہ ان کو پڑھا جائے بےآن ہی متن قرآن کو نہ پڑھے حالت احرام میں عورتوں کی کلائیاں کونیاں تک کھلی ہوئی ہوں تو ان کے لیے کیا حکم ہو حکم تو یہ ہے کہ اس کو ڈھک دینا چاہیے فوراً اس پر کوئی جزا تو نہیں ہے لیکن ڈھک دے عورتیں عوام اصوا کے بعد مدین شریف میں چالیس نمازیں نہ پڑھ سکیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو حدیث مدین شریف میں چالیس نمازوں کے لیے ہے تو کوشش کریں کہ وہ اس کو اگر اجازت مل جائے وہاں چالیس نمازیں پڑھنے کی پاک ہونے کے بعد اگر نہ کر سکے یہ ایک مجبوری ہے تو اس کو اپنے وقت سے واپس آنا اپنے بس پر اس کو سیٹ لینی اپنے پر اس کو اپنے ملک پہنچنا تو جو کچھ بھی نماز مل جائے وہ اسی پر افتفا کرے عورتیں احرام کی حالت میں برقع پہن سکتی ہیں یا نہیں ہاں وہ تو احرام خود ہی برقع برقع خود احرام دونوں میں سے جو چاہے پہنیں ایک عورت برقع بھی تو حرام ہی ہے نکالے نقاب ٹھیک ہے نا منہ بند نہ کرے منہ بند نہیں کرے باتیں ویسی برقع ہے جی, بالکل ایک عورت ایام سے تیرہ ذلجہ کو فارغ ہوئی اور اس نے چودہ یا پندرہ زلجا کو تواب جائرت کیا کیا دم واجب ہوگا یہ تیرہ کو جب فارغ ہوئی تو آپ دیکھیں دس گیارہ بارہ یہ تین دن جب تیرہ کو فارغ ہوئی ظاہر شریعی مجبوری ہے اس پہ کوئی دم نہیں ہوگا عورت نے اس حالت میں طباب کر لیا کیا ہے چودہ یا پندرہ ذیل کو طب جائرت کیا ہاں تب بھی کوئی ہاں اصل میں یہ مسئلہ ہے بارہ یعنی اگر اس کو آواری سے نسوانی ہیں اور بارہ کو پاک ہوئی اور بارہ کو ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ غسل کر کے چار پھیرے کر لیتی ٹھیک ہے نا اب تو دم نہیں ہوتا اس پر چار پھیرے اگر کر لیتی اور باقی بعد میں کرتی ٹھیک ہے نا تو اتنا بھی وقت اگر نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ ماں سے جب بھی وہ کرے گی اس کے لیے تمام تیرہ کو چودہ کو پندرہ کو جائے گا عورت نے اس حالت میں تواف کر لیا کہ ناخون پالش لگی ہوئی ہے تو کیا اس صورت میں کرا دے بس اصل میں ہماری یہاں ہم مصیبت تو یہ ہے نا کہ ماڈرن مولویوں نے ناخون پالش کو جائز قرار کر دیا ٹھیک ہے نا ابھی ہم لوگ ابھی ماڈرن بنے نہیں تو ظاہر ہے کہ جب یہ ناخون پالش ایک طے جم جاتی جس کو آپ دیکھیں نکال کر ایک بازار طے کے طے نکلتی ناخون سے تو ظاہر ہے کہ اس سے تو آدمی کا نوضو ہوتا نہ وسل ہوتا اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری عبادتوں کا کیا حال ہوگا تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہے اس کی جگہ مہندی لگا بجائے سرخی وغیرہ لگانے کے مہندی لگانا آخری حصہ مسائل ہے متفرک گیارہ بچ چکے ہیں لیکن اگر سے درخواست نہیں صرف چار سوال ہیں جی نابالغ بچہ اگر غلطی کر لے تو کیا اس پر کفارہ لازم ہوگا اور نابالغ بچہ سمجھدار ہے تو اس جی کا کیا کر دیا پہلے گزر چکا چھوٹے بچوں کو جو پیمپر پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں وہ نجاست کرتے ہیں جو کہ باہر نہیں آتی ایسی حالت میں بچوں کو حرم شریف میں لے جانا کیسا ہے نیچ ایسی حالت میں بچوں کو گود میں اٹھا کر طواف کرنا کیسا ہے اصل میں گود میں اٹھا کر طواف کرنے کا مسئلہ ہے تو یہ مکروہ تو ہے لیکن اس کی ایک درمیانی تجویز یہ ہے چونکہ ایک گروپ میں تیس چالیس پچاس خواتین جب جاتی ہیں تو اس میں ایسا کر لیں کوئی ایک دو خواتین رہ جائیں اور وہ بچوں کو سنبھال لیں اور وہ دوسری جو خواتین ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنا تباہ کر سکے لیکن اگر کسی کے بغل میں بچہ ہے فرض سیجیے کہ پینپر میں اس نے اگر غلازت کر لی تو مکرو تو ہے یہ لیکن تباہ ہو جائے گا کیا اپنے ساتھ جائے نماز یا کفن زمزم میں دھونے کے لیے لے جا سکتے ہیں اگر لے جا سکتے ہیں تو کتنے عدد کیا پورا کفن یا صرف چار گز کپڑا لے کر جانا چاہیے اصل میں یہ ہماری تصور یہ ہے کہ زمزم شریف ایک برکت والا پانی اس میں کوئی لٹھے کا تھان یا چار گھر چھ گز آٹھ گز لٹھا جو ہے وہ لے جا کر اور اس میں جناب ڈبو کر کے سکھا کر کے لاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ یہ کفن دیا جائے یہ بھائی سے برکت ہے تو اس کے لے جانے میں شرم کوئی حرج نہیں کسی شخص نے اپنا حج نہیں کیا وہ حج بدل کر رہا ہے کیا اس کا حج ہو جائے گا اس کا حج تو نہیں ہوگا حج بدل جو شرعی ہے وہ اگر کرے گا تو اس کا حج تو نہیں ہوگا اسی کا حج ہوگا جس کے لیے اس نے حج کیا نہیں کیا ہے اس نے کیا لکھا نماز کی نہیں نہیں ایک اصل میں ہے چلتے میں کھل گیا اور یہ کہ مستقل اس میں کھولے رکھا ہے ہاں تو ویسا مسئلہ پوچھیں آپ مستقل ہے نا ہاں مستقل اگر اوپر رکھیں تو تو ظاہر ہے کہ حجائز نہیں جیسے چلتے پھرتے میں کھل گیا کیوں کہ عادت یہ ہے کہ کوئی خاتون بھی یہاں تک کی شیڈ بنا کر کے نہیں جائے گی حج کے لیے پورا آستین کا آنے جانے میں ادھر ادھر ہونے میں ذرا سب کھل گیا تو یہ میں نے بتایا اس میں حرج نہیں کیونکہ کوئی خاتون بھی آدھے فراغ بنا کر کہ حج کرنے نہیں جائے گی اس لیے اللہ کرم والی وباری کو صلی ربنا تب منت سمی ان کا حب رح متن مولائی کریم ہماری حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما جتنے حاضی حضرات یہاں سے جا رہے مولائی کریم سب کو ادب کی توفیق پتا ہرمین شریفین میں حاضری کے ادب کی عطا ہرمین شریفین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام حضرات کو صحیح اور احسن طریقے سے اس کے ارکان ادا کرنے کی توفیق اور اس سب کو جتنے بھی حاضری صدق کو الہی حج مبرور عطا فرم جن ہمارے نوجوانوں نے یہ اہتمام انسران کیا ہے مولائے کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما اس کوششوں کو کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرما سب کو عدر عظیم عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف اللہ ہی ہم سب کی مغفرت پر ہمارے آبا اجداد کے مغفرت پر اللہی ہمارے دلوں میں عشق مستقر آصد فرما محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر مولا بے دینوں کے مکرو قیس سے بچا شیطان کے مکرو قیس سے بچا مذہب محذب اہل سنت جماعت پر استخامت اتا ببرکت ان اللہ وملائکتہو یسلوم علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما املا ہسل محمد دن میوکر و آل کلیم سلا تم و سلامکیا سی یا رب سوحان عما يصفون والسلام على مسلیم الحمد اللہ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قبلا شاہ صاحب کے علم میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ کے مہذب اہل سنت والجماعت کی ان کو زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خدمات اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت کا جو حضرت نے اور ان سے پہلے قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے جاری فرمایا یہ تا قیمت جاری اور ساری رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں دعا کیجیے کہ حضرت کے حق میں قبول اور منظور فرمائے صلی اللہ تعالی خیری خل کے ہی سیدنا و مولانا محمد حضرات میں نے الحمدللہ جان کر کوئی غلطی نہیں کی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما اور مفتی صاحب سے مزید مسائل پوچھ لیں تاکہ تصحیح ہو جائے مصطفی جانے, مصطفی جانے کون سلام شمع پد میں ہای تلا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دوروںزدیک سنے با وہ کان کان لا لے کر رام تلا کھو جان رحمت جانے غوت عظم و تے ایمان ایما مو تو ونو ایمان و تے جلوائے شان قدر تھیلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے کرے ہار رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے کرے ہار رضا مستقفی جانے رحم تلا کو سلا بشمے بس میں ہر